مسئلہ ہے آواز دوسرا چل رہا آواز ہی تب کلر دی چکر ہے صحیح طرح نکلا نکلا برائی, برائی کریں بسم اللہ الرحمان اللہ مسلم سید محمد و بارک وسلم رشتہ سال طالبہ کرام نام سے ناچیز نے ایک موضوع کا وعدہ کیا تھا آداب معلمین و متعلمی امسال اس افتتاحی, اس افتتاحی تقریب میں آداب متعلمین کے موضوع کی ابتدائی چند باتیں ہیں جن آپ کو پیش کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں مکمل با ادب بنائے ہمارے اس اجتماع کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے فاضل دوست مولانا نظیر احمد صاحب جلال پور شریف پر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو ان کی روانگی کیا یہ استقبالیہ ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے باد آدمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عقل کو مزید ترقی بتا رونق بنا انہوں نے جو اپنے جانے کا اور پڑھانے کا ذکر جس طریقے کے ساتھ کیا ہے جس طریقے کے ساتھ اجازت مانگی ہے وہ بہت اچھا لگا بہت پسند آیا میرا مشورہ ساتھ شامل ہو گیا ان کے بتانے سے اور میرا دل خوش ہو گیا کہ واقعی وہاں پر ان کے یہاں رہنے سے زیادہ فائدہ ہوگا دین کے لیے پر ہمارے دوستوں کے آداب متعلمی کو سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو یعنی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمانے عالی شان شر شروع کرتا ہوں آپ کا یہ فرمانے عالی شان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کسی خاص نئے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے <تصفح> اور قلم بند کرنے کے قابل ہے <تصفح> جس کتاب سے پڑھ کر سنا رہا ہوں وہ ہے ترتیب المدارک تقریب المسال امام قادی مالکی رحمہ اللہ کی طبقات مالکیا پر آپ فرماتے آو ہیں کاضیاد مالکی رحمہ اللہ و کال ابو, ابو حنیفی حنیفہ حنیفہ اللہ تعالی الحکایات کال ابو حنیف الحکایات انلامائے و مہا ہم احب گو الیا منل فکر کہ اولما کی حکایتیں آ. اور ان کے مہاسن کا بیان اگر مہاسن ہم پڑے اگر محاسن ہم تو اولاما کی حکایتیں اور ان کے مہاسن یا علماء اور ان کے مہاسن کی حکایت ہے دونوں مانے ہو سکتے ہیں اولا اور ان کے محاسن کی حکایتیں یا علماء ماں کی حکایتیں اور ان کے مہاسن اور خوبیاں کمالات احب کی بنسبت زیادہ پسند ہیں اللہ اکبر کیا مطلب کہ کیا مطلب؟ طلباء کو فقہ کم پڑھائی جائے اور علماء اور صالحین کی حکایتیں ان کے آداب ان کی خوبیاں یہ زیادہ پڑھائی جائیں تو فرمایا مجھے یہ زیادہ پسند وجہ یہ بتائی لا آداب القوم میں کہ یہ قوم میں صالحین کے آداب ہیں اور فقہ کی نسبت آداب کو جاننا زیادہ پسند ہے اور زیادہ ضروری ہے کیوں فکہ کا بہت سارا حصہ وہ پڑھنے والے سے متعلق نہیں ہوتا اس کا تعلق پڑھنے والے کی ذات سے نہیں ہوتا دوسروں سے ہوتا یعنی کیا مطلب کہ وہ فرد کفایہ میں آ جاتا ہے لیکن جتنے آداب ہیں صالحین اور علماء کے وہ ہر طالب علم کے لیے ضروری ہیں اور اس کی ذات کے لیے ضروری ہیں لہذا ان کا جاننا ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے اس وجہ سے امام یعنی مطلب یہ ہے کہ فقہ میں اتنا محتاجی نہیں ہوتی طلباء کو جتنا کہ آداب میں محتاجی سمجھ نہیں آئی کتاب التہارت سے لے کر کتاب الفرائل وہ فقہ ہے لیکن آداب جو ہوتے ہیں جن کو انہوں نے آداب فرمایا آداب قوم یہاں پر قوم علماء اور قوم صالحین مراد ہے جن کو وہ فرما رہے ہیں کہ قوم کیا آداب ہیں وہ علماء اور صالحین ہیں اور ظاہر بات ہے کہ امام صاحب اپنے دور سے پہلے اور اپنے دور کے علماء دور کی بات کر رہے, باعت باعت باعت رہے ہیں سن... है, है, है, है. تو ان کے دور سے پہلے صحابہ ہیں کیونکہ امام صاحب تابعین میں سے انہوں نے صحابہ کی اجازت کی تو صحابہ کا دور ان سے پہلے کا دور ہے اور امام صاحب کا دور یہ تابعین کا اور تبا تابعین کا دو دور سے سن... ہوتے ہیں تو امام صاحب رائے اللہ جو فرما رہے ہیں کہ قوم کے آداب ہیں اور اولاما کی حکایات اور ان کے محاسن فقہ سے مجھے زیادہ پسند ہیں تو حکایات علماء اور محاسن اولاما امام صاحب جن کو فرما رہے ہیں آداب قوم وہ در حقیقت صحابہ جن کو فرما رہے ہیں آداب قوم وہ در حقیقت صحابہ کرام اللہ ل مجمعین اور تابعین کے آداب ہم جیسوں کے تو نہ کوئی آداب ہے نہ کوئی محاسن ہے ہماری کہتے ہیں اگر بیان کی جائے تو وہ تو صرف دوسروں کو میرا روی کے سوا کچھ نہیں دے سکتی بات ہو رہی ہے وہ اپنے دور کے علماء کی بات کر رہے ہیں یار تو ان کے دور کے علماء لما کی باتیں حکایتیں محاسن ان کی خوبیاں فقہ سے زیادہ اہم ہیں کیوں اہم ہے امام صاحب کے نزدیک کہ فقہ کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے اور آداب کا تعلق طالب علم کے ساتھ ہے بات نہیں سمجھ اور اس علم کا مقصد یعنی شریعت متارک علم کا جو مقصد ہے وہ در حقیقت اصلاح نفس ہے. یعنی پہلے نمبر پر اپنے آکد. اپنے ذات کے متعلق احکامات الہیہ سے واقفیت پھر ان کے مطابق عمل سمجھ تو میرے بھائیوں امام صاحب کا یہ فرمان عالی شان علمائے کرام حقانی ربانی ہمارے اسلاف امت اور صالحین کے آداب کی اہمیت بتا رہا ہے کہ کتنا اہم چیز ہے اور اس وقت افسوس یہ ہے کہ اگر بعض مدارے علم دین کا کوئی حصہ, कोई حصہ پڑھایا جاتا ہے تو اس میں سے یہ جو فقہ ہے اس کے چند مسائل سرفری سے پڑھائے جاتے ہیں آداب کا تو خاتمہ ہی ہو ہے ادب کا علم اٹھ گیا ہے اللہ تعالیٰ کے ادب کا علم اٹھ گیا ہے اس کے انبیاء علیہ السلام کے ادب کا علم اٹھ گیا ہے اس کے دین کے ادب کا علم اٹھ گیا ہے اس کے بعد مکرمین کا ادب اٹھ گیا ہے ادب کا علم اٹھ گیا ہے بے ادبی اور گستاخی کی انتہا ہے میں اپنے سمیت بات کر رہا ہوں اپنے کو نکال کے بات نہیں کر رہا ہوں یہ ذہن میں رکھ گستاخی اور بے ادبی کی انتہا ہے تاریخ اسلام کے اندر یعنی تاریخ اہل اسلام میں اتنا گستاخی اور بے ادبی کبھی نہیں ہوئی نہ خدا رسول کی نہ دین کی نہ بزرگان دین کی اللہ رسول کے ناموں کی اللہ رسول کے قرآن کی دین کی بڑوں کی جتنا گستاخی بے ادبی اب ہے نا کبھی اتنا گستاخی بے ادبی نہیں ہوئی لیکن آپ امام صاحب کے فرمانے والی شان پر بار بار غور کریں کہ فقہ جائے علم اس کو مؤ رکھ رہے ہیں اور ادب کہہ لوں قدم ابھی لڑکے آئے تھے تھوڑا با ادھر اکاڑے تھے وہ میرے خیال چلے گئے وہ بڑے ادب سے ملے تھے مجھے اور میں نے ان سے پوچھا بھی کہاں سے آئے انہوں نے کہا اکاڑے تھے میں نے کیوں کہنے لگا پڑھتے اپنا ملنے کے لیے آئے میں نے کہا کہاں پڑھتے ہو کہنے لگے جامعہ آشو میں پتہ نہیں کون لڑکا بیٹھا تھا اس نے کہا جی انہوں نے فارسی نہیں پڑھی ہے کہتے ہم نے فارسی با نہیں پڑھا میں نے کہا بھائی مدارس والے جو فارسی نہیں پڑھاتے بےچارے وہ مجبور ہیں ان کا قصور نہیں ہے وہ مجبور لوگ ہیں بےچارے کیا کریں فارسی نہیں پڑھاتے وہ مجبور ہیں اور وجہ مجبوری میں نے یہ بیان کی کہ فارسی جو قدیم چل رہی تھی اس کے اندر آداب تھے مسلمانی اور اسلامی اخلاق تھے پڑھائے سے جاتے تھے کہ لڑکا با ادب اور با اخلاق بن جائے خوش اخلاق بن جائے عمدہ اخلاق اس کے ہو جائے آگے علم کا سرکش گھوڑا جب آئے گا اس کے ہاتھ میں تو کہیں اس کو خراب نہ کر دے یہ پھر آئمہ کو کچھ نہ سمجھنے لگے جس طرح کہ آج جب ہابی ٹولا اور عام مجتہدین سکولی بنے پھرتے ہیں مجتہد مطلق تو پھر وہ زبان درازی کر کے اور اپنے آکبت اور دنیا خراب نہ کر بیٹھے لہذا پہلے اس کو ادب سکھا لو اس کے اخلاق عمدہ ہو جائیں تاکہ علم کا سرکش گھوڑا اس کو نقصان نہ دے اور یہ اس کو قبضے میں سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے کہا دوسرے لفظوں میں پڑھاتے اس لیے تھے فارسی کہ تاکہ بچہ پہلے مسلمانی آداب تو سیکھ جائے مسلمان بن جائے اور مولوی حضرات مجبور ہے بےچارے وہ مسلمان بننا نہیں چاہتے کیوں نہیں بننا چاہتے کہ مسلمان کی باہر قدر نہیں ہے سور کے بچے کی قدر ہے جتنا شیطان ہوتا ہے اتنا عزیز ہوتا ہے اس قوم کے اندر اتنا باعلت ہوتا ہے باوکار ہوتا ہے اتنا سلام میں اس کو ہوتی ہیں شیطان خان کو دیکھ لو گنجے کو دیکھ لو دوسرے تیسرے جتنے شیطان زیادہ ہوں گے اتنا بڑے رابر اور پیشوا ہوں گے اتنا زیادہ مقبول اور منظور نظر عوام ہوں بلکہ خواص ہوں گے ملا بھی اس کے اور پیر بھی اس کے منظور عاشق اور دیوانے بن جاتے ہیں ایسا ہے نا اور اگر کوئی مسلمان ہو جتنے آداب اور اخلاق اسلامی رکھتا ہوگا لوگوں کی نظر میں اتنا زلیل خوار بے قدر ہوگا کیوں یار اس کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں رہنا کیسے ہے یار رہنا. تو میں نے کہا بھائی ان مولویوں کی مجبوری ہے بچاروں کی مدارس والوں کی انہوں نے فارسی قدیم نکال کر اگر رکھی بھی ہے تو جدید فارسی ہاں ایتبوس ٹیلی ای ویژن کیونکہ ان کو ٹیلی ویژن چاہیے اور بس چاہیے اور یہ گاڑی چاہیے اور رکشہ چاہیے موبائل چاہیے یہ فارسی ان کے پاس رہ گئی ہے اور جو, جو فارسی ان کی ان کے نفس کی اصلاح کرتی تھی ہاں جی اصلاح کے لیے رکھی گئی تھی اس فارسی کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ان کا اس کے ساتھ تعلق نہیں اس وجہ سے سیاحے جس پنڈ جانے ہی نہیں اس پنڈ کا موٹر یہ پنجابی کی موٹری بڑی سا کہ جڑے پنڈ تو سلام والے پنڈ جانے نہیں چند خیال بڑی کرڑی لگی سخت لگی خراب ہے وہ چلے گئے خیر اصا جان گیا چوٹ مارنے پچ گیا فابیا اگلی بھی سو لگ گیا نہیں پچے گا کسمان کھاوے بلا ہوا لاڑے نیڑوں چھٹیا ہمیں صرف کپائی رکھنا سنساز کی فائدہ خیر, خیر, خیر میرے بھائیوں ادب کی اتنا اہمیت, ایتنا اہمیت ہے کہ فقہ جیسے مقدس علم جس میں سیدنا امام اعظم ابو حلی رضی اللہ تعالیٰ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ خرچ کیا جس کی خدمت میں خرچ کر دیا اس کو مؤخر رکھ رہے ہیں اور ادب کو پہلے رکھ رہے ہیں بتایا ادب کتنا چیز لوگوں میں بہت مشہور ہے با ادب با مراد بے ادب بے مراد ادب کہتے ہیں عمدہ اور اچھی آدت چاہے وہ بولنے کی ہو چاہے کرنے کی ہو چاہے سوچنے کی ہو اس کا فکر کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے اس کا قول کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس کا عمل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس کا حال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے عمدہ اور پسندیدہ یہ شریعت میں بھی پسند ہو حکمت میں بھی پسند ہو عقل میں بھی پسند ہو ایسی پسندیدہ چیز چاہے قول ہو چاہے فیل ہو چاہے حال ہو چاہے نظر و فکر ہو پسندیدہ اور عمدہ جب ہوگی یعنی تینوں چیزوں کے مطابق شریعت حکمت اور عقل کے مطابق ہوگی جی ان تینوں میں پسند ہوگی تو اس وقت میرے بھائیوں وہ ادب بن جائے گا کیا بنے گا ادب اور یہ ادب دیکھو یہ ادب بزرگان دین کی حکایات اور ان کی خوبیوں کو بیان کرنے میں پڑا ہوا ہے بات کو سمجھنا ذرا ان کی حکایات اور محاسن میں پڑا ہوا ہے کیوں کہ آدات ان کی آدات ہیں آدتیں ہیں اشلاف امت ہمارے جو اشلاف ہیں جن کو ہم بزرگان دین کہتے ہیں ان کی عادتیں چاہے بولنے میں چاہے کرنے میں چاہے سوچنے میں چاہے حال میں احوال میں افعال میں اقوال میں افکار میں سب میں ان لوگوں کی جو جو عادتیں تھی مبارک وہ کیا ہے کیا آداب, آداب, آداب, آداب, آداب, آداب بولو وہ لغز لفظ کو ساسس نکال, ساسس نکال کر سلات کو نکال, نکال کر, از کر, از کر اسی وجہ سے میرے امام ایم صاحب ایم نے آگے فرمایا ہوا محاسینو اگر مرفو پڑے محاسن نے ہم تو حکایات و کی اور پھر اتف جو ہے نا وہ اسی طرف اشارے کے لیے ہوگا کہ ہر حکایت کی بات نہیں ہے ان کے محاسن کی حکایات ہو رہا ہے کیونکہ ذلات جو ہوتی ہیں آخر عائل انسان عائل ہے بتقاضۂ بشری کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے جس کو زلت اور لغزش, لغزش, لغزش عالم کہا جاتا ہے مسلت العالم حیدی باز روایات کے اندر آیا کہ عالم کی لغزش سے بچو اس کا مطلب ہے عالم کی لغزش ہو جاتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن وہ محاشن میں شمار سمجھ نہیں رہا تو بھائی محاسن خوبیاں جو ان کے ایسے اقوال ہو اعمال ہو افعال احوال افکار کہ جو زلت اور لغلش کے زمرے میں نہ آتے ہوئے وہ آدام شمار ہوتے ہیں اور ہمارے امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک فقہ سے وہی مقدم ہے انہیں سے انسان بنتا ہے میں قسمیہ کہتا ہوں اسی وجہ سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالان ہو, ہو کہ فرمانے علی شان کے بعد سیدنا امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد رشید بخاری و مسلم کے مشائق میں استادوں میں حضرت سیدنا امام عبد اللہ بن و مالکی رحمہ اللہ امام مالک کے شاگرد ہیں فک مالکی کو آگے بات کرنے والے ہیں حدیث کے بھی بہت بڑے امام ہیں کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ جب اپنے شاگردوں کی طرف کوئی خط لکھتے تھے تو کسی کو فقی نہیں لکھتے تھے سوائے ابن باب اپنے شاگرد کی طرف فقی کا لفظ اگر لکھتے تھے تو وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھ نہیں آ رہی سستی کو چھوڑو توجہ کر کے بیٹھو یہ کون سو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو سیدنا عبداللہ بن اللہ آپ سے یہی قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ اسی کتاب میں جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب المدارک میں ان کا قول نقل فرما رہے ہیں فرماتے ہیں اللہ تمنا من ادب مالک اکثر و مما تو حضرت سیدنا ابن نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فرمایا ہم نے مالک یعنی امام مالک راما اللہ جو ان کے استاد تھے ہم نے مالک کے علم کی بنسبت ان کے ادب زیادہ سیکھے عم ان کا کم سیکھا علم ان سے کم حاصل کیا ادب زیادہ یعنی علم پر کم وقت لگایا اور ادب پر علم پر کم توجہ دیتے تھے ادب پر اللہ اکبر اب اس سے سمجھ سوچیں اندازہ کریں غور کریں فکر کریں آخر مسلمان کو تدبر کی تلقین ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا افلا یہ تدبر ان القرآن ہم اعلی قلوب کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یہ قرآن والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ہر بات میں تدبر ہمیں تلقین ہے اور تدبر کا حکم ہے سختی سے ہمیں بزرگان دین نے فرمایا غور و فکر کرو ان لوگوں کی باتوں میں ہاں یہ شعائر اللہ ہیں ہمارے اسلاف امت شعائر اللہ ہیں ہاں جی اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں خالی نشانیاں نہیں ہیں عظیم نشانیاں تو آپ فرما رہے ہیں اللہ بھی تو اللہ مالک اکثر مالک سے ہم نے علم اتنا نہیں لیا لیا اتنا ان سے ادب لیا, ادب لیا یعنی کیا مطلب امام مالک کا بولنا امام مالک کا اٹھنا بیٹھنا امام مالک کا کی وضاح امام مالک رحمہ اللہ کے دیگر اخلاق و آداب امام مالک رحمہ اللہ کے افعال امام مالک رحمہ اللہ کے احوال پر ہم نظر رکھتے تھے دیکھتے تھے کہ حضرت کیسے بولتے ہیں کیسے ہیں جی اٹھتے بیٹھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں کیسے پڑھاتے ہیں مطالعہ کیسے کرتے ہیں جی اور یعنی انہیں آداب کو سمجھنے میں مصروف رہتے تھے اللہ برو کر ایک اور قول انہیں امام, <تصفح> انہی امام کا نہیں نہیں انہیں امام کا نہیں سیدنا امام مالک رحما اللہ کی اما جان محسرم آسرم <تصفح> امام مالک آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں سیدنا امام مالک رحمہ اللہ آپ کو کہتے ہیں امام و دارل یہ بھی امام مالک رحمہ اللہ کا لقب ہے القاب تو ان کے بہت ہیں ایک لقب ان کا ہے امام ادارل ہجرا ہجرت کے ہجرت کے ہجرت کے مقام کے امام ہجرت کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مقام تھا مدینہ منوہر تو آپ کیونکہ مدینہ شریف میں رہتے تھے قیام پذیر ہوئے تھے تو اس وجہ سے آپ کو کیا کہتے, کیا, کیا کہتے ہیں آ، آ، امام و دارل ہجرا تو سیدنا امام دارل ہجرا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کی اما جی محترمہ استرما دیکھ کے کیا دانا تھی کس کا درم لاہو آپ کی معلومات کے لیے پہلے ارد کروں کہ مدینہ شریف میں رئیس الفقہا امام مالک رحمہ اللہ سے پہلے رئیس الفقہا امام مالک رحمہ اللہ سے پہلے رئیس الفقہا حضرت ربیعت الرائی الر کیا تھے کون تھے ربیعت الرائی یہ ایک امام تھے ان کا لقب تھا ان کی رائے اور قیاس مشہور تھا وہ رائے اور قیاس میں بہت مضبوط بندے تھے تو امام مالک کے پہلے استاد وہی ہیں حضرت ربیعت الر ربیعت عت اس وجہ سے ان کو کہتے تھے کہ ان کی رائے بہار کی طرح سمجھ جائے باہر کی طرح ہوتی تھی خیر, خیر, خیر, خیر جب آپ کی اما جی, جی محترمہ محترم محترم محترم محترم حضرت سے ربی اتل راج کی طرف راج راج بھیج رہی ہیں تو کیا ارشاد فرماتی ہیں اپنے بیٹے کو اور کس حالت میں بھیجتی تھی ارشاد بھی سناتا ہوں اور وہ حالت بھی بتاتا ہوں ارشاد کیا تھا امام مالک رحما اللہ خود فرماتے ہیں پہلے ارشاد کی بجائے حالت سناتا ہوں یہ طلباء کے لیے تولبا مدارس دینیہ نیچری نیچری مدلاؤں کے مدرسے نکال کر مدار سے دینیا انہیں انہیں کیا ہے جو نیچری نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے بعد مذہب نہیں ہے بعض ہم رکھنا ہے سے دینیا کے لیے امام مالک رحمہ اللہ کی اما جی بوترما کا اپنے بیٹے کو بھیجنے یعنی تعلیم کے لیے بھیجنے کے وقت ان کی وضا کتا بنانا اور سنوارنا یہ سنا کر تولبا مدار عربیہ کے لیے ادب بتانا چاہتا ہوں علم کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے ان کو کیسے تیار ہو کر جانا چاہیے استاد کے سامنے کہ علم کے لیے جتنا تیاری کریں گے اس کا مطلب ہے یہ ان کی شوق ذوق محبت کی دلیل ہے کہ یار بڑے بازوک بندے ہیں بڑے باشوق آدمی ہیں ایسے نہیں کہ سستی میں پڑے ہوئے ہوں اٹھے اور منہ دھویا اور جس حال میں جا کر بیٹھ گیا نہیں یہ دیکھو کیا کر کالمال امی اما جی میں جاؤں اور علم لکھوں علم اس میں بھی ایک سبق ہے کہ تولا پر ضروری ہے کہ علم کو لکھیں اللہ اکبر یہ ناصر صاحب کی عادت ہے شریفہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید شوقتا فرمائے باقی نکھٹو نظر آتے ہیں کم ہیں ایسے جو یہ کام کریں کہ علم کو محفوظ کریں حاجی آپ فرما رہے ہیں کل تو لے امی میں نے امی جان سے عرض کی ادو میں جاؤں فاکت العلم علم علم لکھوں جا کر فکال تال انہوں نے فرمایا ادھر آ بیٹھے علم کے کپڑے تو پہن سیابل بل بل علم اب میری بات کو سمجھنا ہو میرے بھائیو یہ یورپ کے شیطان جو ہے نا بہت بڑے شیطان ہیں انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے اسلام سے وہ کتے وہ بات نکال لیتے ہیں جو ان کو مفید ہو یعنی ان کے مضموم اور برے مقاصد میں فائدہ دیتا مثلا یہی بات اب دیکھیں وہ انہوں نے ایک مخصوص لباس رکھا ہوتا ہے سمجھ آئی کہ نہیں کہ یہ جی وردی ہے وہ نری لانت لیکن رکھی تو ہے انہوں نے ایک اپنی پہچان رکھی ہے کہ ہمارے علم کی یہ پہچان ہے سمجھ نہیں آ رہی ہمارے علم حاصل ہے شیطانی علم اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ خبیص ادب سمجھ افسوس ہے کہ ہمارے ہاں اس بات کا بحران ہے کہ ہم اپنے اسلاف کا لباس, لباس جو علم لباس میں, ہوتا جو میں ہوتا ہے جو انہوں نے بتایا ہے ہم, ہم اس کو بھی, بھی نہیں اپنا وہ شیطانی لباس اپناتے ہیں شیطانی علم کے لیے تم رحمانی علم کے لیے رحمانی لباس نہیں اپناتے جو بزرگان اپنا نے دین نہیں بدلیا امی جان فرماتی ہیں فلبا سیابل علم البس نی سیا انہوں نے مجھے کپڑے پہنائے کہ نیچے چکھنے نہ چھوپتے تھے ان سے اوپر کو چڑھے ہوئے یعنی کیا مطلب سنت کے مطابق لباس اللہ وعدہ آتی طویلتا اللہ لمبی ٹوپی میرے سر پہ جیسے کلہ باندھا جاتا ہے نا کللہ پہنا جاتا ہے اور کلے پر پگڑی باندھی جاتی ہے اللہ بروسر وعدہ آتی طویلتا یعنی وادہ آتیل کلن سویلا لمبی ٹوپی اتنے نو اما جی نے میرے سر متنی فو کہا اور اس کے اوپر پگڑی بانگڑی سمجھ نہیں آ رہی اب بات کو سمجھنا اسی سے وہاں بھی کتوں کی مذمت ہو گئی جو ننگے سر رہتے ہیں اور ننگے سری ہی ہیں اور ننگے سر نماز اور ننگے سر سب کچھ معلوم ہوا یہ اسلاف امت کے آداب سے خالی ہیں صحابہ کے آداب جو یہ آداب امام مالک کے اما جان بتا رہے ہیں اپنے بیٹے کو اور ان پر عمل قرار رہے ہیں اور شہیدلہ امام اعظم بتا رہے ہیں آداب قوم یہ آداب قوم میں سے ہیں کے سر پر اس طرح کی ٹوپی پھر اوپر پگ شریف ہو اما جان باندھ رہی ہے معلوم ہوا ننگے سر رہنا یہ بھی شیطانی آداب میں سے سمجھ نہیں آ رہی اور پاگ شریف سے خالی رہنا یہ پھر تولا باغ کے آداب کے خلاف ہے خصوصاً فرماتے ہیں وہ ام متنی تھوکا اما جان نے اوپر پگڑی باندھی سمجھ نہیں آ رہی وہ کال رہسم کالت از ہب فخ فرمایا اب جا اور لکھ اس کے آگے یہ امام مالک رحمہ اللہ کی اما جان طالب علم کی وضا کتا کے متعلق اور مزیاد لباس کے متعلق انہوں نے ارشاد مزیاد فرمایا ہے رہبری فرمائی ہے کہ باری اس طرح طالب علم کا لباس, لباس ہونا چاہیے سمجھ نہیں آ رہی کس وقت جس وقت کے پڑھنے جائے بولتے نہیں اب تو یہ سندھی ٹوپیاں نکال دی ہیں نا مولوی نے کیونکہ ٹھرکی مولوی ہیں وہ سندھی ٹوپی ٹرکی نکالی ہے انہوں نے یہ ٹھرکی لوگ پہنتے ہیں یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے ذہن میں رکھ یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے یہ وہ ٹرکی مولوی پہنتے ہیں وہ کہتے ہیں جو دیکھے ہمیں وہ سمجھے یہ جدید سا ہر ماحول میں رل مل جانے والا مولوی ہے سمجھ نہیں آ رہی سندھی ٹوپی اس کو پہناتے ہیں جس کے متعلق لوگ یہ سمجھنا چاہیں کہ یہ ہر ماحول مز میں مز رل مل جانے, جانے والا, والا اور خلت ملت ہو جانے دوسر والا مکس ہو جانے والا مولوی ہے جب دیکھیں عوام تو سمجھیں یہ کوئی خاص بنیاد پرست نہیں ہے سمجھ نہیں ہے ہاں جی یہ ماڈرن یہ ماحول کے ساتھ ہر طرح سے یہ جو ہے وہ چل پڑے گا جی اور اگر دیکھیں گے پگ والا اور پھر اسلامی والا سادگی والا تو لوگ کہیں گے بھائی پچھان ربو یہ ساری ہر گل چلے گا نہیں لگتا کو بنیاد پرست بندہ لگتا لہذا یہ سنبل کے بولے آجے. آجے. نال دا نہیں, دوسری لفظ محفل کا نہیں جا ٹوپی عوام کہ ہر محفل کا بندہ ہاں جی جدھر یہ فلم لگی ہوگی تو اتنے بہ جائے گا اگلے آخر ٹوپی تو سندھی آڑھی تھلے آئے سمجھ نہیں لگی یہ میں ادر پڑھ کے گل کر رہا ماتھوتے اتنے ادر پڑھ کے لکان کا بھی مل دیا دوواں مول بھی جڑے پہ مدت گزرا تھا کسی راہ گزر سو سکت آیا ایسا یہ شوق کرتے جیج کی ٹوپی پاؤ جیڑی محفل جا کے بیٹھو تو وہ تھلے داڑی ویک لین جی عوام ویکو جا کے کمینیاں کمینیا چیٹھو تو ٹوپی ویگ لین ہائے ہائے ہائے ہر پاس رلے لوگ سمجھ نہیں لگی میں شرطیا پیا اے سیدھی شادی بزرگاں والی ٹوپی میاں شیر ربانی والی جی دوسری سیدھی شادی کپڑے آی ٹوپیاں پاؤ ایک دی میں لگی وہ شرم نی تو نہیں لگتی شرم محسوس ہوتی نہیں ہے اس کو کیوں سمجھتا ہے یار میں ایسے لباس میں ہوں لازم تو صحیح نا اگرچہ مکمل نہیں ہو چلو کچھ نہ کچھ تو حالت ایسی ہے نا میں بھی ان کی محفل میں شامل ہو سکتا ہوں ان کی محفل میں شمار عزیز طلبہ افسوس ہے تم خواص منتے ہو باہر عوام ہوتے ہیں عوام کو خواص کے پیچھے چلنا چاہیے یا خواص کو عوام کے پیچھے چلنا چاہیے ڈوبنی مرتے یہ تو یہ علماء بنتے اور تمہیں عوام کے پیچھے نہیں تمہیں خواص الخواس کے پیچھے چلنا چاہیے اور عوام کو تمہارے پیچھے چلنا چاہیے تمہارے اندر احساس کمتری ہے تم سمجھتے ہو باہر والا لوگ ہیں ان کی کچھ نہ کچھ پالا جانا جو تم خواش بن رہے ہو وہ خواش بن چکے باہر عوام ہیں عوام کل انعام ہیں برد. وہ چوپاوں کی طرح ہیں تم, تم تر تو چوپاوں کی طرح مت بنو نہ بنو تو حق بنتا ہے تمہارا تم چلو خواش اور خواص کے پیچھے عوام چلے تمہارے پیچھے ٹرنیاں ٹوپیاں پا لینی ٹرڑے کپڑے ٹرڑا جان گرڑا ہاؤ اوترا ہاڑا لگے ہر کسم لگے ایم پود جائیے ایسا انسان کو لباس پہننا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر بے دیل لوگوں دیل دل لوگوں کے دلوں میں رو ببدا دیکھ کر دیکھ کر اندر سے خوف پرسoshka. زدہ ہو جائیں مرحوب ہو جائیں پتہ نہیں یار ہم کے سال میں ہے یہ کون بندہ ہے یار یہ تو لگتا ہے بھائی وہ پکا کو مسلمان آدمی بنیاد پرست ہے وہ پھر ایسا آزمایا ہے وہ بیچارے پھر ویخ لائیں نا ساڈے وغیرہ کوئی مطلب سیدھا سادے لباس بندہ اسلامی لباس تو پھر وہ پتا کیا کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت ان کے سامنے ہم اسلامی بن جائیں لہذا وہ دل کوشش کریں گے بات میں اسلامی بننے کی ثابت کرنا چاہیں گے کہ محبت رکھتا ہوں میں پٹھیا گلنا ہور شروع کر دین تو ہٹ کے بھئی یہ ساری جنس دے رل جائے سو سیدنا امام مالک رائے مول سنو آپ سرکار کی اما جان محترم یہ <سؤال> <سؤال> انگریز لوگ آج کل اسکولوں میں کہتے ہیں ایک عورت کی تعلیم پورے گھر کی تعلیم ہے اس میں کوئی شک نہیں لگ لیکن سن لو ایک عورت کی تعلیم پورے گھر کی تعلیم ضرور ہے لیکن اگر عورت کنجری ہوگی تو گھر کنجر ہو جائے گا اگر عورت شریف ہوگی تو گھر شریف ہو جائے گا یہ بات بالکل ایک عورت کی تعلیم پورے گھر کی تعلیم ضرور ہے لیکن تعلیم اگر کنجریوں والی ہوگی تو ایک کنجری بنے گی پورا گھر کنجروں کا بغیرتوں کا ہو جائے گا لانتی ہو جائے گا اگر ایک عورت تعلیم اسلامی ہو حیا شرم کی ہو سمجھ نہیں آ رہی لیکن میری مراد یہ نہیں ہے وہ باہر جا کر تعلیم حاصل کرے نہیں عورتوں کی تعلیم گھر میں ہی ہوتی تھی تو وہ گھر میں اسلامی تعلیم یعنی کیا مطلب کہ سن کر اپنے بزرگوں سے یا کچھ پڑھ کر اگر وہ تعلیم حاصل کر لیتی ہے تو ایک عورت شریف اور بال ہو جائے تو گھر شریف اور بال بن جائے وہ بات کرتے ہیں کتے کے بچے انگریز یہ سکولی لوگ لیکن آگے وضاحت نہیں کرتے اجمال میں رکھتے ہیں تاکہ اسی کے چکر میں لوگ پھنس جائیں سمجھ نہیں آ رہی تو دیکھو سیدنا امام مالک رحمہ اللہ کی اماں جانا ایک ماں اگر مقدس عقل مقدس فہم اور سمجھ رکھنے والی تھی تو ایک اما جی نے اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح کر دی کہ زمانے کا امام بنا دیا ایک عورت کی ایک عورت کی مقدس آکلو علم نے امام مالک کی کیما جان کس مدرسے میں پڑھی گھر میں اپنے بڑوں سے پڑھی سیکھا تھا دین کو انہوں نے سیکھا تھا سنا تھا اور سیکھ لیا کیونکہ علم سننے سے بھی آتا ہے پڑھنے سے بھی آتا ہے وین میں رہنا اگر پڑھنے سے نہ سمجھا جائے تو صحابہ کرام کو غیر عالم کہنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے انہوں نے تو سرکار کے آادی سے مبارکہ سنی اس وقت تو لکھ جاتی نہیں سنتے تھے اور یاد کرتے تھے معلوم علم پڑھنے سے بھی آتا ہے اور بلکہ سنو میں تو کہتا ہوں جو لوگ سن کر علم کو محفوظ کرتے ہیں وہ بڑے عالم پڑھنے والوں کی نسبت وہ بڑے, بڑے, بڑے عالمی صحابہ کرام کی عظمت کو سلام ہے کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے انہوں نے سنا ان ہے اور سن کر ہی محفوظ کر لیا بس اور جتنا آپ ذخیرہ ذخیرہ علم دیکھتے ہیں احادی مبارکہ کا وہ صحابہ سے آیا اور صرف انہوں نے محفوظ کیا دل دماغ میں سمجھ نہیں آئی اب اب اب اما جان کا قول سناتا ہوں اما جان امام مالک رحمہ اللہ کی اما جان طبلا جو تھی ان کا اپنے بیٹے کو تعلیم کے وقت تیار <którym> wow. کرنا سمجھ نہیں آ رہی یعنی تیاری کی جو تربیت تھی وہ تو سنا دی لیکن آگے قول سناتا ہوں فرمان سناتا ہوں وہ تعلیم کے لیے تیار ہونے کی تربیت اور تیاری کی تربیت اماں پاک نے جو فرمائی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اب ان کا قول سناتا ہوں کہ فرماتی کیا تھی امام مالک خود فرماتے ہیں کانت امی تو روزانہ کانت امی تو امنی مجھے بھیجتی تھی پگ باندھ کر اور فرماتی تھی ارحب الا ربی اور ابھی اپنے استاد کی طرف جا فتح اللہ ادب ہی قبل ہی اس کے علم لینے سے پہلے اس کا ادب حاصل کر قربان ج جائیں میرے حضرت صاحب فرماتے فرمایا کرتے ہیں فرماتے رہتے ہیں فرماتے ہیں تعلیم وجوہ فرماتے ہیں تعلیم شلکا ہے اور تربیت مغل یہ اقوال زرعی ہیں سنہری اقوال ہیں یعنی یہ وہ اقوال ہیں کہ ایک ایک قول پر اگر عمل کر لیا جائے تو دو جہان سمجھ فرماتے ہیں ایک تعلیم ہے ایک تربیت بات کو سمجھنا تعلیم ہے پڑھانا تربیت ہے کروانا آلاؤ آلاؤ <Pomis> آلاؤ آ آر آر آ نیک آداب سکھانا یہ تربیت ہے آداب سکھانا تربیت ہے وہی آداب جن کے متعلق امام اللہ اما امام اعظم ابو حنیفہ کا قول پہلے سنا چکا ہوں سمجھ نہیں ہے کیا کہہ رہا حضرت صاحب کا فرمان فرماتے ہیں ایک تعلیم ہے تربیت ہے فرمایا اگر تعلیم پر ایک لاکھ لگاؤ نا تو تربیت پر دو لاکھ لگاؤ ورنہ جانور ہو جائے گا آپ کا یہ ایک مقولہ پھر آگے اس کو جب بڑھاتے ہیں اور وضاحت فرماتے ہیں فرماتے ہیں تعلیم چھلکا ہے اور تربیت مغز ہے بادام کا ایک چھلکا ہوتا ہے اور ایک اگر کوئی آدمی چھلکا کھاتا جائے اور مغز پھینکتا جائے وہ بے وقوف ہوگا یاقل والا بے وقوف ہوگا تو تعلیم لینا اور تربیت نہ لینا تعلیم دینا اور دینا تربیت نہ کرنا اسی طرح کہ چھلکا کھا رہا ہے اور مغ پھر یہاں پر آپ جو چوٹ مارتے ہیں نا فرنگی تعلیم پر وہ کمال درجے کی آپ پھر فرماتے ہیں سکولوں میں کیا کیا فرنگی نے کہ جو مغز تھا نا بادام کا مغز وہ نکال دیا اور چھلکے میں مغز کی جگہ ٹٹی بھر دی کیا بھر دی اب لوگ ٹٹی کھا رہے ہیں چھلکا بھی کھا رہے ہیں اور چھلکے میں ٹٹی بھی کھا رہے ہیں اسی وجہ سے آپ دنیا بھر کی گستاخی بے عادبی بد تمیزی اگر دیکھیں گے تو یہ سکول والوں ایسے ہے یا نہیں ایمان سے غوث زمان کتبے دوران حضرت میاں شیر ربانی رحم اللہ آپ کے ملفوظات شریف میں آیا ہے آپ بار بار خطبہ جمع المبارک میں فرماتے تھے بلیو جدو دی غیران دی تعلیم آئی ہے ادب مب خطبات سے شیر ربانی پڑھیں بار بار گو سے زماں شیر ربانی فرمایا کرتے تھے کن کی تعلیم آئی بس یہ لانتی کہتے ہیں ملا یہ اسلام کی تعلیم ادھر گئی ہوئی ہے اور میاں گاؤں سے زما فرما رہے ہیں نہیں یہ تعلیم غیروں کی ہے یہ ہماری ہے ہی ہے سمجھ نہیں آئی ان سوروں جواب دینے کے لیے یہی بات بھی کہا پی ٹھیک ہے نا استعمب اب بات کو سمجھنا تو فرمایا ادھر سے کیا کھا رہے ہیں چھلکا اور اس میں کیا ہے پروفیسر صاحب یہ چھلکا اور ٹٹی کو رہا ہے کھلا رہا ہے لوگوں کو حضرت صاحب نے خود کھائی ہے آگے دوسروں کو کھلا رہے ہیں اسی طرح ہے ارے ہمارے بزرگ اسلام کی تعلیم اس کو کہہ رہے ہیں وہ چھلکے کی طرح ہے اور اسلام کی تربیت جو ہے یہ ہے اصل اللہ من آدب ہی <سؤال> <سر> فرمایا بیٹے روزانہ فرماتی بیٹے جاؤ پگ باندھ کر بھیجتی, بھیجتی. بھیجتی اور کیا فرماتی سمجھ نہیں ہائے ہائے اللہ اسی امام میں مالک رحمہ اللہ کے آداب شریف کان کا نالکد اب لابسا ثیابہ و تعمم ولا جراہ احد من اہلہی ولا اصدقائہ الا متعمم من لابسا ثیابہ وما رآہ احد قد تو اکلا اشرب حیث جراہ الناس ولا یضحک ولا یتکلم فیما لا یعنی فرمایا امام مالک رحمہ اللہ جب صبح کوٹسے امام کپڑے پہنتے امام شریف باندھتے آپ کے گھر والوں اور آپ کے دوستوں میں سے رفیقوں میں سے کبھی کسی نے بغیر پگ شریف باندھنے کے آپ کو نہیں دیکھا دیکھا یعنی پگ کی پگڑی کی حالت میں دیکھے مما رہا یعنی لازم پکڑتے آپ پگ شریف اور ہمارے اسلاف کا یہی دستور رہا ہے یہ ذہن میں رکھ ہم لوگ چھوڑ گئے ہیں امام مالک رحم اللہ کو کبھی کسی نے کھاتے اور پیتے ہوئے توجہ میاں نہیں دیکھا کہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں اگر کسی نے دیکھا تو ایسے حال میں دیکھا کہ تنہائی میں چاہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی پیتے اور کھاتے تنہائی میں بزرگ لوگ فرماتے ہیں نا عزت اور کھانا چھپانا چاہیے عزت دولت اور کھانا چھپانا چاہیے وہ چھپا کر کھاتے تھے یہ بھی آداب میں سے اگر یہ بات امام صاحب کے طالب علم کے دور کی ہو تو طالب علموں کے لیے آداب بن جائیں گے میں اس وجہ سے اس مناسبت سے سنا رہا ہوں اگر آپ کی فراغت کے بعد کے ہیں تو پھر اساتذہ اس کے آداب میں آ جائیں بات نہیں سمجھی یہ شرمیلے ہونے کی بات ہے نا یہ شرم اور حیا کی بات ہے نا یا ولا یا ہنستے نہیں تھے ولا یا تھا کل مفیما لا یعنی اور بے مقصد بولتے نہیں تھے یافر جا کر جا کر ہا لالا لالا سات پنڈ سوندے پہ نے سات کارا سائند سوندے پائے یہ کیا ہے جی طالب علم جو ہے وہ محل گفتگو ہیں خوش گپیوں میں مصروف ہیں یہ طلبا کا کام نہیں ہوتا ہاں یہ گستاخی یہ طلبا یعنی علم کے شان کے خلاف باتیں ہیں سمجھ نہیں آتی میں ساتھ یہ بھی سنا دیتا ہوں کسی کتاب سے پکانا یقون اوشبول قارے یقون آپ عزت فرماتے تھے مالک رائے ما اللہ فرمایا طالب علم کے لیے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ اس کے لباس سفید ہونا چاہیے <سفید, سفید لباس, لباس میں ایک, ایک وقار ہے پر وقار لباس ہاں بندہ شان و شوکت والا اور پورکار لگتا ہے ہولا نہیں لگتا دوسرے لباس میں ہولا لگتا ہے یہ عظمت ہے اسی وجہ سے سید علم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس زیادہ پسند اور اسی وجہ سے کفن میں سفید لباس پسند کیا گیا اور حاج کے موقع پر بھی احرام کا لباس سفید پسند پسند اور میرے خیال میں ایک لب... یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اس میں کہ کفن کیونکہ سفید ہوتا ہے تو جب سفید لباس میں درویش رہے گا تو کفن اپنے کو یاد رکھے گا موت کو یاد رکھے گا کہ اسی طرح کا لباس مجھ پرانا ہے کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جاتا ہے موت یاد رکھے گا تو سیدھے کام کرے گا بندے دا روے کا پتر رہے گا موت بھول جائے تو بس پتا پھر جانور اپنے سمعنا آداب المتعلمين منसे ويتقي جيدا بڑی عمدہ خوشبو لگاتے تھے امام مالک رحمہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے جس کو کی نعمت دی ہے اس کا اثر اس پر دیکھنا پسند کرتا ہے خصوصاً فرمایا آل عالم. ان کو صحیح اصل بات یہ ہے اس میں علم کی عزت, عزت, عزت جب عالم, عالم کی عزت ہوتی ہے یعنی علم والے کی جب عزت ہوتی ہے تو علم کی عزت ہوتی ہے ہاں کیونکہ علم جو ہے وہ حقیقت میں علم والے کے ساتھ قائم ہے نہ کتابوں میں ہے سمجھ نہیں سمجھ آ رہی نہ مدرسوں میں علم والے کے ساتھ میں کیونکہ یہ عرب ہے یہ وش عالم کا ہے ادھر تو نقوش ہے اسی وجہ سے جس کے پاس اربوں روپے کی کتابیں ہوں کتابیں اس کے پاس ہوں لیکن علم اس کے پاس نہیں تو عالم نہیں کہہ سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے اس کے پاس بہت علم ہے اور اگر عالم ہے اس کے سینے میں علم ہے کتابیں نہیں ہے کہیں گے یار یہ عالم ہے اور بہت علم رکھتا ہے سمجھ نہیں ہے علم عالم کے ساتھ قائم ہوتا ہے یہ ایک صفت ہے اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے جب اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے تو اس کی عزت ہوگی تو اس کی صفت کی عزت یعنی علم کی عزت ہوگی علم کی عزت کروانے کے لیے ہمارے آئندہ کرام کرتے سمجھ نہیں آ رہے یار <متصف> آپ دیکھتے ہیں انگریز نے علماء کو بے قدر کیا ہے تو علم بے قدرہ ہو گیا اس نے پروفیسروں ڈاکٹروں ماسٹروں اپنے جو پلیت اس کا جو نجاست ہے وہ سراسر جہالت وہ جہالت جن کے ساتھ قائم ہے ان کو اس نے قدر دی عزت دی وقار دیا اپنے حکومت ہر طرف جب اس لوگوں کے اندر اس کی شیطانی جہالت جو ہے جس کو یہ لوگ علم کہتے ہیں فرنگی ایل یا پی اس کی قدر بن گئی کہ نہیں بن گئی ہے نہیں بنی ہے تو بھائی بات یہ ہے علماء ہم لوگوں کو ایسی باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے آج جا ہے کل کچھ لباس کے متعلق بیان ہوا تھا سیدنا امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے آج انہی امام دار دارل امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے اسلامی لباس خصوصاً امام شریف کے متعلق ایک اور روایت پیش کرتا ہوں کل جو کچھ بیان کیا تھا وہ ترتیب المدارک کی امام قاضی یاد کے حوالے سے تھا آج امام مالک رحمہ اللہ کی جو باتیں پیش کر رہا ہوں یہ امام خطیب بغدادی کی الجامع اخلاق الراوی و آداب اسامیہ کے حوالے سے امام خطیب بغدادی اپنی سند کے ساتھ امام مالک رحمہ اللہ کا قول پیش فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا یم ان انتر کل دستاروں کو پگڑیوں کو اماموں کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور یہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہے والا کا دے تمام تو ومافی وجہ شہارتوں فرمایا میں نے اس وقت سر پہ دستار رکھی باندھی جس وقت کے میرے منہ میں ایک بال نہیں تھا کیا مطلب بالکل بریچ تھا میں اس وقت امام مالک فرماتے ہیں میں نے امام شریف باندھا تھا اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو ہلا کہتے ہیں بچوں کو پگڑی دیکھ کر یار تیری کی عمر بابا بن رہا تھا ہمارے آل اسلام لوگ ان کے خواص خواص عوام بھی امامے کا التظام کرتے تھے بچے کیا امامے کے اندر ایک خصوصیت ہے خاص کہ امامہ باندھنے سے انسان کے اندر حوصلہ آ جائے ولا پن ختم ہو جاتا یہ اتمو تزداد فلما اس روایت کے اندر محدثین کو چاہے کلام ہے لیکن ہمارے امام سیدنا امام محمد بن حسن شہبانی رحمہ اللہ ہمارے محرر مذہب نے اپنی کتاب شریف میں اس کو نقل کیا ہے ان کے نزدیک یہ صحیح ہے فرمایا امام باندھو حوصلہ بڑھتا ہے حوصلہ اگلی بات پہلی سے بھی زیادہ ہم ہے اس پر غور کرنا والا قدر آئے تو فی مجلس, مجلس ربی آ میں دوںفلا سین رجولم متمن فرمایا میں اپنے استاد شیخ حضرت ربی آت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مجلس میں چالیس کے لگ بھگ لوگ مردوں کو امامے میں دیکھا پھر فرماتے ہیں no امام مالک سیدنا عبد العزیز بن المطلب کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں نحوداخل حاد المسد یومن بیر امام حضرت عبد العزیز بن عبد حضرت سیدنا عبد العزیز بن المطلب رضی اللہ تعالی عنو یہ بھی مام میں بہت بڑے آپ فرماتے ہیں میں اس مسجد یعنی نبوی شریف مسجد نبوی شریف میں ایک دن بغیر امام میں کیا آ گیا کالا فسب بنی ابھی سبا بن شدید اننی اکرا ہوا ند پورا یا امام مالک فرماتے ہیں حضرت عبد العزیز بن المطلب فرماتے ہیں مجھے کہ میں ایک دن بس شریف میں بغیر امام میں کے گیا تو مجھے میرے باپ نے اتنا غلیظ گالی دی کہ میں تمہارے سامنے اے مالک اس گالی کا ذکر نہیں کر سکتا وہ اتنا غلیظ گالی تھی اور مجھے فرمایا اتد خل المسد منحاصر لے سال ہے کا ننگے نگیسر مسجد میں آ اور تج پر امامہ نہیں ہے اس سے پتہ چلا کہ ہمارے آئی میں کرام کے باب میں اتنا شختی کرتے تھے کہ گالیاں دے دی اپنے بیٹے کو اور وہ بھی مسجد نبوی شریف میں لیکن وہ کس بات پر تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مسجد شریف تھی انہیں کی سنت کی غیرت پر گالیاں دیں بات سمجھ آئی ہے اب خدا جانے انہوں نے کیا فرمایا ہوگا بیٹے کو سمجھ نہیں آئی اس سے آپ امام کی اہمیت کو سمجھیں سمجھ نہیں آ رہی اور بزرگوں کا تادیبند اپنے چھوٹے کے لیے لفظ برا استعمال کر دینا اس کا جواز, جواز بھی اس سے نکلتا ہے اور اس آ, گالی آ, آ, آ. سے آ, آ, آ, یہ نہ سمجھنا کہ ماں بہن کی آ, ایسی گلیت گالی آ, مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا بارل جس کو سب کہتے ہیں عرب والے ان کے منہ شریف سے نکلا ہوگا امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وماطغال میں فرمایا امام اور جوتے پین یہ گزشتہ عرب والوں کے اعمال میں سے ہے لا تکمل العاجم فرمایا امام اور جوتے پہننا یہ گزشتہ عرب والوں کے اعمال میں سے ہے اور اجمی لوگ جو ہے نا وہ ایسا کام بمشکلی ہی کرتے ہیں باقی اب تو امام سے جان جاتی ہے نا مولویوں کی جان جاتی ہے عوام تو عوام رہے نا اور یہاں پر ایک کسی حوالے سے حدیث سنا کر پھر آگے چلتا ہوں کہ امام کا لڑ چھوڑنا چاہیے اوپر سے لڑ چھوڑنا چاہیے اوپر کے لڑ کی بات کرتا ہوں اوپر کا کنارہ چھوڑنا چاہیے حضرت سیدنا عثمان بن اتاف اور اپنے باپ سے بات کرتے ہیں حضرت عطاف اور آسانی بہت بڑے امام ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا مسجد مینار شریف کے اندر امام کا ایک کنارا لٹکانے کے متعلق اس نے پوچھا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حد ہو انشاءاللہ میں حدیث بیان کروں گا تجھے اس کے متعلق انہوں نے کہا جی پرماتار مولنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سری جاتی تو میں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ بھیجا تھا جس پر امیر حضرت سیدنا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا اور ان کے لیے جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا باندھ کر فرمایا پکڑ خلو بسم اللہ ہے وہ برکت ہے اللہ کے نام اور اس کی برکت کے ساتھ پکڑ اس کو اور حضرت بلال کو فرمایا اس کو دے آپ نے فرمایا ازو بسم اللہ جمی سب مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو ولا تغلو خیانت نہیں کرنی ولا تمسلو مسلا نہیں کرنا بولا تج بنو بزدل نہیں ہونا ہاتھ ہی سنت اللہ وہ سننا رسول ہی پرواتے ہیں اس وقت حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کڈی کا بنا ہوا امامہ شریف کا سیا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امامہ پکڑا اتار کر کھول کر پھر اپنے ہاتھ مبارک سے باندھا اور پھر تقریباً چار یا چار کے قریب چار انگل یا چار انگلیاں کے قریب آپ نے اس کا ایک کنارہ چھوڑ دیا اور آپ نے آگے فرما ہر حکم فائن نہ ہوں احسن و اجمل پگڑی ایسے باندھا کرو اس کا مطلب یہ نکلا کہ پگڑی باندھنے کا نے چھوٹے کو طریقہ سک بتانا ہے جی یہ بھی بزرگان دین کی سنت رہی ہے سمجھ نہیں آ یہ میرے بھائی لباس کے متعلق طالب علم کو اپنے لباس کا خیال رکھنا چاہیے باقی لباس کے آکام جو ہے نا وہ اور لباس میں سستی جو ہے نا یہ انسان کی خود تبھی سستی پر علامت بن جاتی ہے سمجھ نہیں آ رہی ادھر میں نام نہیں لیتا ادھر میں دیکھتا رہتا ہوں جو لڑکے م... یعنی لباس کے باب میں سستی کرتے ہیں وہ تعلیم کے باب میں بھی سستی کرتے ہیں جو لباس کے باب میں چست ہے اور تیار ہو کر اپنے آپ کو ایپ. اس کا مطلب یہ نکلا کہ بازوک آدمی ہے شوق رکھتا ہے جی اور سست نہیں ہے چست آدمی ہے یہ ایسے لڑکے کامیاب ہوتے ہیں سمجھ نہیں لگی اس کے ساتھ ادب کی ایک بات کرتا ہوں اسی الجامے امام خطیب بغدادی کی کتاب سے نوے صفحہ سے سناتا ہوں صفحہ نمبر نوے سے اللہ اکبر حضرت ابراہیم بن جنید فرماتے ہیں بعض حکمائے اسلام کا قول ہے انا منل آدا بے نہ غلطی ہو انل حجاد بن ارفات حجاج بن ارتا یہ بھی محدث ہوئے ہیں روات حدیث میں سے ہیں آپ فرماتے ہیں ان آخادا کم الا آدا بن حاصہ آج من ہو فرمایا یار طالب علموں پچاس حدیثیں پڑھنے سے تمہارے لیے ایک اچھی عادت سیکھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے پچاس حدیثیں سیکھنے سے کیسی اچھی یعنی اتنا اہم چیز تو ہے ادب جس کو ہم کلی طور پر ترک کر چکے ادب والے کا دین محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں ادب کی برکت سے اللہ تعالی ایسا فضل فرما دیتا ہے کہ انسان کی بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے الا اللہ حسن حسنات اور بے ادبی گستاخی اتنا خبیث چیز ہے اتنا مذر چیز ہے کہ <Goreoles> انسان کی زندگی کی محنت, محنت, محنت ایک پستاخی سے برباد ہو جاتی یہ ہمارے سب تجربے پینتالیس سال کے قریب کا ہوا بیٹھا ہوں تجربات اور مشاہدے میں جو باتیں ہیں وہ کر رہا ہوں یہ میرے تجربے میں بھی ہاں بے ادبی آئی ساری پونجی کا ہوگا ادب آیا برائیاں بھی نیتوں میں تبدیل ہو گئی اسلام نظام فطرت ہے آپ خود ازمائیں آپ کے ساتھ جو ادب کے ساتھ پیش آئے گا نا کوئی ایک غلطی کیا کئی غلطیاں آپ اس سے درگزر کر کے ہو سکتا ہے آپ اس کو انعام و اکرام سے نواز دیں اور آپ نے ایسا کیا ہوگا یا کریں گے ہم نے تو دیکھا ہے شیتان سے ایک گستاخی ہوئی ہے چھ لاکھ سال کی عبادت راک ہو گئی ایک گستاخی اب بتائیں یہ کتنی بڑی لعنت ہے یار تم خود سوچو یار پچاس آدھی سے مبارکہ ان کی ضرورت فرمایا کم ہے اور اے طلباء تمہیں ایک ادب اور اچھی عادت سیکھنے کی ضرورت زیادہ ہے فرمان رسول کی کیا لیکن دیکھ لو کہ اگر آداب نہیں ہوں گے تو لاکھوں حدیثیں انسان کے لیے الٹا وبانے جان بن جائیں گی اور اگر آپ ہوں کچھ بھی نہ پڑھو ایمان سے دونوں جہانوں میں اللہ تعالی کی رحمت اب ادب کی یہ تمام باتوں کرنے کے بعد جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے جب آپ تعلیم حاصل کرنے تعلق کے یعنی باب میں میدان میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ استاد کو دیکھو با ہے کیونکہ بے ادب ہوگا تو ادب کیسے سکھائے گا سمجھ نہیں آئی میری نہ دیکھو پڑھائی کو یار پچاس حدیث سے اس سے بڑی بات اور کیا کروں کسی اور فن کا کیا ذکر کروں فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی فن نہ سکتا ہے تو حجات میں نرطا تو اللہ تعالیٰ نو فرما رہے ہیں کہ پچاس ادیشیں اگر تمہیں ملتی ہوں ایک طرف تمہیں ادب ملتا ہو تو پچاس ادیشیں چھوڑ دو ادب حاصل کر لو. تو بات تو ختم ہو گئی اب کیا کریں کسی فن کو بھائی نہو اور منطق اور فلسفے کو کیا دیکھیں فقہ اور اصول کو کیا دیکھیں میرے بھائی جب لیکن فکا فرض کی بات چھوڑ کر کرتا ہوں کیونکہ فرضین میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی سمجھ نہیں آ رہی کسی اور فنڈ کو کیا لینا ہے ہم نے تو ایسے سابقہ ساری تقریر سے نتیجہ یہ نکلا کہ اندھے مت بنو استاد کو پہلے دیکھو اب سونا نے دارمک کے حوالے سے وہ روایات بزرگان دین کی پیش کرتا ہوں جین کے اندر استاد کو جانچنے پرکھنے اور تولنے اور اس کو ہر طرح سے آزمانے کی باتیں قتل کی گئی اتنا لانت پڑی ہوئی ہے طلبا پر حماقت اور جہالت فن پڑھ رہے ہیں ادھر فن پڑھا رہے ہیں ادھر فلان پڑ رہے ہیں ادھر یہ کر رہے ہیں اور حالت یہ ہے اتنا عقل نہیں ہے ان کو وہ تیرا بیڑا گرک ہو جائے گا جب تجھے بے ادب ملے اور یہ اتنا یعنی گہری بات میں کر رہا ہوں کہ ایمان سے استاد اچھا با ادب ہو طالب علم اس سے کچھ نہ پڑے اس کا ہم نشین اس سے کچھ حاصل نہ کرے خود بخود اس کی عادتوں کے اثرات اس پر پڑ جاتے ہیں اور اگر بری عادت والا ہو تو میں قسمیہ کہتا ہوں بے ادب ہو تم اپنے آپ کو جتنا احتیاط میں رکھو گے اس کے اثرات برے ضرور آپ پر پڑیں گے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں بتا رہا ہوں صحیح حدیث شریف میں آ گیا جس کا میاں صاحب نے ترجمہ شیروں میں کیا کہ برے بندے دی صحبت یارو ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث مبارک میں جو مثال دی ہے میاں صاحب نے اسی مثال کو شیروں میں ڈھال لیا برے بندے دی سوبت یارو تانگ دکان لوہارا میں ایسے کم, کم، نہ آ کے بت اندیش تالاب سمجھتا ہوں جو فن کا شوق رکھتے ہیں اور دین کا ذوق نہیں رکھتا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 برے بندے دی سوبت یارو تی دکان لوہارا <سؤال> میں ایسے کم نہ کے بد اندیش تالابات سمجھتا ہوں جو فن کا شوق رکھتے ہیں اور دین کا ذوق <سؤال> نہیں رکھتے سمجھ نہیں آ رہی کیا کارن جو فنون کش ان کم دل بختوں کو پتہ نہیں ہے کم وقتوں یہ جب نہ اللہ تعالی نے صرف قیامت کے روز یہی بات دیکھنا ہے کہ میرے مخالفوں کے ساتھ تو نے کتنا مخالفت رکھی تھی اور میرے دوستوں کے ساتھ کتنا دوستی رکھی تو اپنے مخالفوں کے ساتھ تو بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا میرے خات مخالفوں کے پاس جا کر تو شگرد بن جاتا تھا تجھے شرم نہیں آتی تھی تجھے میری غیرت نہیں آتی تھی سمجھ نہیں آئی بات کی؟ اس وجہ سے میرے بھائیو سنو سونا نے دارمی کے حوالے سے کہ اسلاف امت استاد میں کتنا غور و فکر کرتے تھے استاد بنانے کے لیے استاد میں کیا چیزیں دیکھتے تھے سونا نے دارمی شریف میں صحیح اسناد کے ساتھ روایات ہیں حضرت سیدنا ابراہیم نخعی ابراہیم نقغی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید جنہوں نے فقہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے حاصل کی ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حماد بن ابی سلیمان نے حاصل کی اور ان سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے حاصل کیا یہ ہماری فقہ کی سند ہے سیدنا ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانوا آتا گر راج نظروا الى و الى سنته و الى ثم یا خزو آنو نہ ورو ایلا سلا وائل سنتے ہی وائل حیت ہی سن آگے پھر حضرت ابراہیم کا کین الفاظ کے ساتھ ہے کانوئر اذا اتب الرجل یا فضون آن ہو العلم نہ ورو ایلا سلا ہی ویلا سنتے ہی ویلا حیت ہی سن آگے یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح کہ حضرت ابراہیم نقی کا قولہ اسی طرح خواجہ حسن بشری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے آج اس کا مانا کیا ہے مطلب کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے کانو کانوتا براجولا کانور یہ تابعی ہیں اس کا مطلب ہے تابعین کی بات کر رہے ہیں صحابہ کرام کے خدام کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے کسی کے پاس نہ تو و ولاس فلا اس کی نماز کو دیکھتے کتنا خوشو اور آجری اور خوف کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہے اس وقت کے لوگوں کی نماز کیا ہوتی تھی ہماری نماز تو ان کے سامنے کھیل ہے ہم تو کھیلتے ہیں نماز تھوڑی ہیں ایک صحابی رسول کو تیر لگ گیا تیر نکالنا تھا انہوں نے فرمایا جب میں نماز پڑھوں گا اس وقت نکال لیں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی نو. نماز پڑھ رہے ہیں گھر کو آگ لگ گئی خدام باغ کر ارد کرتے ہیں حضور گھر کو آگ لگ گئی آپ نماز میں مصروف نماز سے فارے ہوئے پھر جب غلاموں نے عرض کی کہ حضور پیچھے آگ لگی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا فرمایا میں اگلی آگ کے تصور میں مصروف تھا اس وجہ سے اس پچھلی آگ کا پتہ ہی نہیں چل سکا یہ <تصور> <سؤال> ان لوگوں کی نماز تھی تو ہماری تو کھیل تماشا ہوا. اور یہاں ایک بات ارد کرتا چلوں کہ جس نماز کے متعلق آتا ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے یہ اس نماز کے متعلق ہے جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے یہ ملا تب اس بات کو نہیں جانتے بیان کر دیتے ہیں خبیص لوگ جو ہلا شریعت کے اصولوں کو جانتے نہیں ہیں ہر بندہ ادھر بس لوگوں کی ہدایت اور راہبری کے لیے ممبر پر جڑ جاتا امام ابن حجر عسقلانی رحم اللہ نے فتح الباری شریف کے اندر لکھا ہے کہ جن احادیث سے مبارکہ میں نماز کے گناہوں کا کفارہ بننے کا آیا ہے وہ احادیث سے مبارکہ مطلق نہیں مقید ہے کیا مطلب کہ اگر بعض اسلاد ان کی دیکھیں گے تو ان, کو ان کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ فرما دیا ہے ولا تختر فرمایا دھوکہ نہ کھانا سیدنا بخاری شریف کی روایت سناتا ہوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پانی پیش کیا گیا آپ نے وزو کیا تین تین بار وضو کر کے دو رکعت نفل نماز کی پڑھ پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جو شخص اس طرح وضو کرتا ہے اور اس طرح دو نمازیں پڑھتا ہے بشرتے کے اس کے دل میں دنیا کے خیالات جم نہ جائیں تسلسل نہ پکڑ جائیں سمجھ نہیں آئی میں مطلب کے ساتھ حدیث بیان کر رہا ہوں یہ مطلب میں رکھ رہا ہوں تو فرمایا اس کے پچھلے گنا بخشے جاتے ہیں تو یہ روایت بخاری شریف میں کتاب و کے اندر مطلب ہے آگے امام بخاری اس کو مقیہ ذکر کر رہے ہیں بلا تخترو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ نہ کھانا کیا مطلب دھوکہ نہ کھانا یہ بات فرما کر آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوکہ نہ کھانا کیا مطلب دھوکہ نہ کھانا کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں جو تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایسے نماز پڑھو گے تو گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے اس سے دھوکہ نہ کھانا کہ آپ تم کہو کہ آپ گناہ کریں اور نماز پڑھ لیں تو چھٹی گناہ کی معافی ہو جائے گی نہیں آپ نے بتا دیا کہ دھوکہ نہ کھانا اب اس کی شرح میں امام عسقلانی فرما رہے ہیں آپ نے جو فرمایا دھوکہ نہ کھانا اس مطلب اس کا یہ ہے کہ نماز اس وقت کفارہ بنتی ہے گناہوں کا جب قبول ہو جائے اور تمہیں قبولیت کا تو پتہ ہی نہیں ہے جب پتہ نہیں ہے تو تم یہ کیسے اعتماد کرو گے کہ ہم نماز پڑھیں گے گناہ کریں گے نماز پڑھیں گے گناہ کریں گے،, گے نماز سے معافی ہوتی جا رہی ہے اور ہم نماز پڑھتے جا رہے ہیں گناہوں کی معافی ہوتی جا رہی ہے گناہ کر رہے ہیں اور معافی ہوتی جا رہی ہے, جا رہی ہے، کیونکہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں اس لیے تمہ... تم کیسے اعتماد کر سکتے ہو ہے جی اس وجہ سے کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے قبول ہوتی ہے یا نہیں سمجھ نہیں تو نماز کو دیکھتے, دیکھتے حضرت سیدنا ابراہیم رقع فرماتے ہیں اسلاف امت جب کسی کے پاس پڑھنے جاتے علم حاصل کرنے جاتے تو کیا دیکھتے نماز اور یہاں اتنا بے لگامی قوم بن گئی ہے جو نماز نہ بھی پڑھے وہ بھی استاد ہے جو نماز کا منکر ہو وہ بھی استاد ہے بلکہ جو پورے اسلام کا منکر ہو وہ بھی استاد ہے خیر بے لگامی قوم ایسی ہوتی ہے ان کو شریعت کی لگام پڑی ہوئی تھی وہ پہلے ڈھونڈتے تھے دانا لوگ تھے اکل والے تھے کہ یار اس کے ہاتھ میں اپنی تقدیر ہم نے دینی ہے بیڑا گرک نہ کر دے دنیا اخرت دو جان تباہ کر دے گا لہذا پہلے غور کریں یہ خود کیسا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو فرماتے ہیں نظر ہوئے لا ہی اگلی بات ویلا سنتے ہی اس کا سارا طریقہ دیکھتے کہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں یا نہیں ہی خالی سننا سنو پھر اس کی حیات اور لباس اور وضا کرتا بھی دیکھتے کہ یار اس کی مسکینوں درویشوں فقیروں والی ہے یا شیطانوں مغروروں متکبرین والی ہے علماء کا صبر و تحمل وقار دیانت داری وہ تمام چیزیں خدا خوفی خشیت اس کے اب ظاہر سے واضح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی نظر اس کی بری تو نہیں ہے نظر دیکھتے نظر کے اعتبار سے بے حیا تو نہیں ہے لباس دیکھتے کلام دیکھتے اٹھنا بیٹھنا دیکھتے یہ تمام چیزیں دیکھتے سمنا یا کھلونا آن ہو پھر علم حاصل کرنا شروع کرتے اس سے جب یہ ساری تسلی کر لیتے آپ نے ایسی باتیں کبھی نہیں سنی ہوں اس وجہ سے کہ مولویوں نے یہ ذہن بنا رکھا ہے نہ کرنا ہے نہ پڑھنا ہے سمجھ نہیں آ رہی نہ جب خود کرنا نہیں تو پڑھیں کیوں جس بات, بات جس پنڈ جانا نہیں وہاں راہ کہ پوچھنا نہ کرنا ہی نہیں پھر کتاب دیکھ کیوں ہم چلو کار تو نہیں سکتے پڑھ کر اتنا تو ہوگا کم از کم اپنے آپ کو مجرم تو سمجھیں گے کم بخت تو سمجھیں گے برا تو سمجھیں گے جاہل تو سمجھیں گے اپنے نفس کو حقیر ذلیل اور خوار کو سمجھیں گے اگر اسلاف کی سیرت کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر ہمارے جیسا اس دنیا میں امام ہی نہیں ہوگا ہم اپنے آپ کو سارا کچھ سمجھیں گے ابو عنیفا بھی ہم ہی ہیں غزالی بھی ہم ہی ہیں رازی بھی ہم ہی ہیں سب کچھ ہم بزرگان دین فرماتے ہیں جب جب اسلاف کی باتیں انسان کے سامنے کھلتی ہیں تو اپنے نفس کی حقیقت اس پر واضح ہوتی ہے جب حقیقت واضح ہوتی ہے تو ندامت ہوتی ہے کہ یار میں کیا ہوں میں کس مغروری میں پھر رہا ہوں کس گھمنڈ اور چکر میں اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے میں نے ایمان سے بتائیں یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں کہ آپ کو اپنے اوپر ندامت نہیں ہو رہی شرمندگی نہیں آتی کہ یار ہم کیا ہیں وہ کیا تھے اور ہم کیا ہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور اسی احساس سے ندامت کے لیے ناچیز یہ باتیں سناتا ہے چلو ہم کر نہیں سکتے کم از کم احساس سے ندامت تو ہوگا اسلاف کی عظمت اور ان کی بالا طریقہ تصور اور اعتقاد تو رہے گا اور جو قوم اپنے اسلاف کو برتر بلند و بالا سمجھتی ہے ان کے اعمال کو اعلی سمجھتی ہے اپنے آپ کو حقیر سمجھتی ہے وہی قوم کبھی نہ کبھی زوال کے بعد عروج حاصل کر جاتی ہے اور خزاں کے بعد بہار پا جاتی ویوست رہ شجر سے امید بہار رکھ کا یہی مطلب ہے پیوستر رہے شجر سے کیا مطلب <سؤال> وہ کہتے ہیں اقبال <سؤال> کیا <اے> بے وقوف کم <سؤال> از کم اپنے آپ کو ذہنی اور اعتقادی اعتبار سے اسلاف کے <سؤال> ساتھ وابستہ <سؤال> رک... <سؤال> تو رکھ جب ت نے ذہنی رشتہ اور فکری رشتہ ان سے توڑ لیا تو پھر سمجھ تیرے درخت تیری ٹہنی درخت سے ٹوٹ چکی ہے اب اس کے لیے بہار محال بہار کے موسم میں بھی یہ آگ میں جائے گی باہر نہیں پائے گا با. سمجھ نہیں آئی میری بات ابوالعالیہ بہت بڑے امام تابعی ہیں ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کننا ناطف راج العلینا خدا عنہ. ہم جب کسی کو استاد بنانا ہوتا اس کے پاس جاتے فنن مروضا صلاح جب نماز پڑھنے لگتا اس وقت ہم دیکھتے کیا کرتا ہے فین اگر وہ پورے کمال طریقے کے ساتھ نماز ادا کرتا تو جلسنا ہی لے ہم اس کے ساتھ بیٹھ جاتے وہ ہوا لے گئی رہا ہم کہتے کہ نماز کو اتنا احسن طریقے سے ادا کرتا ہے تو دوسرے دین کے کاموں میں بھی اسی طرح پختگی کرتا ہوگا وائنسا خب نہ اگر نماز میں کوئی خطا یعنی نہ کرنے والا کام ایسا کرتا جس سے ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ نماز کو صحیح آداب اور سنن کے ساتھ ادا نہیں کر رہا تو خمب نہ ہم جاتے وقل نہ ہو گئی رہا جو نماز لے حشر کی تھی کھڑے تو باقی دین نال بھی کرے گا سمجھ نہیں اور حضرت سیدنا محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر تابی جن کی تا یہ تعبیر کی کتاب مشہور ہے ہاں جی ان کی طرف منصوب ہے ان دین الفنزر امن کا خزون یہ قول تو ان کا مشہور ہے اور مسلم شریف کے مقدمہ کے اندر موجود ہے سمجھ آ میرے بھائی استاد کو نظر میں رکھنا اس کا پہلے نمبر پر اعتقاد دیکھنا کیونکہ عقیدہ خراب ہوگا تو بیڑا غرق ہوگا عقیدے کے بعد اس کا عمل دیکھنا عمل کے بعد باقی فضائل دیکھو باقی فضائل بعد میں عمل یہ دو چیزیں بنیادی ان کو جمع کرو تو تقوا جمع کر لو تو پرہیزگاری اب اگر ایسا استاد مہیا ہو جائے تو طالب علم فرغنی ہے اگر وہ بدخلقی برتتا ہے یعنی استاد میں طالب علم کے ساتھ رویے میں سختی اور شدت, شدت ہے جنباز جنباز جنباز جنباز جنباز جنباز جنباز جس کو وہ سوئے خلق, خلق کے خلق ساتھ تعبیر کر رہے ہیں تو جب ایسا استاد ہونا تو اس کی بدخلقی کی وجہ سے اور اس کی سختی کی وجہ سے چھوڑنے والا پھر کم بخت ہو جاتا ہے یہ ذہن میں رکھتا ہوں اسی الجام کتاب کے حوالے سے ارض کرتا ہوں صفحہ نمبر ایک سو چار سے کتنا امام آمش کے مسالے امام آمش امام بخاری کے استاد بلکہ استاد کے استاد سمے شاف یہ بات نقل کرنے والے امام شافعی عئی اللہ آپ فرماتے ہیں کانخالف آمش راج الام امام آمش کے پاس دو شخص آتے جاتے رہتے تھے احد ہوما کن الحدیف منشاہ نہیں ولاخر لم یا کن من منشاہ ایک حدیث کے لیے آتا تھا سننے کے لیے امام آمش سے دوسرا ویسے کوئی آتا فقاد بل آمش یومن الذي من انہل حدیث جو حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آتا تھا ایک دن امام آمش اس پر قدمنا کھو گئے فقال الخر دوسرے نے کہا علی کما یقم غد لم اد علیہ جس طرح تجھ پر یہ عامش غذب نہ ہوئے نا اگر مجھ پر ہو جاتے تو میں اگلے دن آتا ہی نا جب امام عامش کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اذن ہوا احمق مصر فرمایا اگر یہ اگر یہ, اگر یہ, اگر یہ, اگر یہ, اگر یہ تیری بات پر لگ کر یہ نہ آتا تو فرمایا یہ تیری طرح احمق ہی ہوتا جیسے, جیسے تو احمق, احمق ہے اسی طرح یہ احمد ہوتا یتروں کو ماں یو لسو خلقی میری بد خلقی کی وجہ سے ایک نفامند چیز کو چھوڑ جائے گا تو اس جیسا بے وقوف کیا ہوگا یہ بڑی پتے کی باتیں ہیں میں حیران ہوں غضب کیا ہے غضب کیا ہوتا ہے انسان کے آواز اضافے نفسانی میں سے ہے کبھی انسان کس حال میں ہوتا ہے کبھی کس حال میں ہوتا ہے کسی کسی رنج میں ہے تکلیف میں ہے کس حال میں بیٹھا ہے انسان کا نفس جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے احوال تبدیل کرتا ہے دن میں تو جب یہ آواز آتے نفسانیہ میں سے تو استاد کا غذب آ گیا غصہ آ گیا پتا نہیں کس وجہ سے آ گیا کس حال میں بیٹھا ہوا تھا تو انتہائی کم بخت ہے وہ شخص وہ لڑکا جو استاد کے ہے اس بدخلکی اور غلب کی وجہ سے کا اسلام علیکم ہم جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ذلیل خوار ہوتا رہے گا بزرگ فرماتے ہیں جو استاد کی شختی برداشت نہ کرے وہ ہمیشہ جہالت کی بد بختی برداشت کرتا ہے سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے جو شخص استاد کی سختی برداشت نہ کرے وہ زندگی بھر جہالت کی بدبختی میں مبتلا رہتا ہے اور یہی اس کی شقاوت کے لیے کافی ہے سمجھ نہیں آئی بات صحابہ کرام کو غضب آ جاتا تھا غصہ آ جاتا تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسی بات ہو جاتی کہ بعد کے اندر ان کو ایک دوسرے سے معافی مانگنا پڑتی بتائیں کرام ای کرام مجتہدین امام مالک جیسے امام شاف عر امام اللہ جیسے ان سے غضب میں ایسی ایسی باتیں نکل گئیں کہ علماء نے رد کر دیا انہوں نے کہا نہیں ان کے ماننے والوں نے ان کے مقلدین نے کہا نہیں یہ حالت غضب کی بات ہے اور کسی کی بات حالت غضب میں نہیں لی جاتی رضا کی حالت کی بات اور ہوتی ہے غضب کی حالت کی بات اور ہوتی ہے ہاں جی ادھر دیکھو آج میں باہر بھی وہ بات کر رہا تھا کہ دانا آدمی کسی کے کثیر حال کو دیکھ کر قلیل پر حکم لگاتا ہے اور بے وقوف احمد قلیل حال کو دیکھ کر کثیر پر حکم لگا دیتا ہے دیشا! دیشا! یہ الفاظ آپ کو سمجھ نہیں آئے ہوں گے میں سمجھاتا ہوں ایک شخص نے زیادہ حال اچھا رہتا ہے کسے وقت کو غزب آ گیا کوئی کو ہو جی حالت, مصف حالت مصف ہو گئی حالت تو اب وہ زیادہ حال دیکھ کر کم حال دیکھ کر تھوڑے وقت کا یہ حال دیکھ کر میرا بےمان تو بے وقوف احمد اور اگر اس کے زیادہ احوال اچھے ہیں ان زیادہ احوال کو دیکھ کر کہے بہت اچھا آدمی ہے اور جو کم حالات گزرتے ہیں اس کے جو اچھے نہیں ہوتے تو کہے یار کوئی بات نہیں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے بارل بندہ اچھا ہے یہ دانا آدمی کا کام اور اسی سے ہمارا قانون علما فکہ سب نے لکھا ہوا لکھ سر حکم الکل کہ اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے جی دے بَوتے جی بَوتے کام دے دے ج بہتے کم ہون گے گندے تھوڑے چنگے آخو گے بندہ گندا جی بہتے ہوگے آخو گے یار بندہ چنگا ہی خیر پھر انسان ہوا بھی میں آکھو گے کہ نہیں آخو گے اسی وجہ سے ہمارے علماء نے فرمایا آئی مکرام نے بزرگا دین نے لکھا جس کی تھوڑی گلتی علم میں اور Dram. زیادہ aata aata. درست, درست باتیں ہوں اس کی تو وہ عالم کسی فن کا عالم اسی کو کہیں گے جس کی غلطیاں تھوڑی ہوں درست باتیں زیادہ ہوں اسی فن کے اندر وہ اس فن کا عالم شمار ہو جائے گا اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں اور, اور اگر اس فن میں کلام کرے تو سیدھی بات اس کی کوئی ہو کلیل ہوی کو کہیں گے جس کی غلطیاں درست اسی فن کے اندر اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں اور اگر اس فن میں کلام کرے تو سیدھی بات اس کی کوئی ہو दलील हो तो फिर समझो वो तीस रुपये चल रहा है उसको स्वर्ण का आलम आ जाए समझ नहीं आएगा। तो मेरे भाई ऐसा शख्स जाए मिदाजी शक्ति तुलशी कौर सांता डंडा छोड़ना बदलाज سختی ترشی کوڑ پن ڈنڈا سوٹا وہ برداشت کرے طالب علم تک کامیاب ہو سمجھ نہیں آتی جو میں نے بات چھیڑی ہوئی ہے کہ استاد کو دیکھے سیدنا مولا علی مشکل کشاک کا اس سلسلے میں ایک فرمان سناتا ہوں توجہ ہے نا یہ با اسناد اگرچہ سندوں کے اعتبار سے یہ رئیف ہے انقتا ہے سنعت کے اندر فی اسناد ہی انقتا لیکن تعدد ترک کی وجہ سے یہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے روایت یہ مولا علی مشکل پشاک کا فرمان عالی شان جو ہے جو میں اس وقت شاید شاید آپ کو سنا رہا ہوں جامع و بیان لم کے حوالے سے اور کتاب الفقی ومتفقے دونوں میں موجود ہے مولا علی فرماتے ہیں عالم کا حق بتاتے ہیں عالم کا حق غیر عالم پر عالم کا حق طالب علم پر اسی اس کے اندر جب میں مکمل روایت سناؤں گا تو آداب مطالبین آ جائیں گے جو ابھی تک نہیں بیان ہوئے وہ بھی آ جائیں گے لیکن جب وہ موضوع کی مناسبت کی بات آئے گی تو اس پر میں تنبیہ کروں گا اس پر تھوڑا وقت لگا دوں گا من حق حقلا اللہ تک علیہ عالیہ سوال عالم کا حق بنتا ہے غیر عالم پر کہ سوال زیادہ نہ کرے اس سے تاکہ اس کی طبیعت رنجیدہ نہ ہو جائے ولا تو ولا تو انت بل, جواب، بل جواب، جب وہ جواب دے تو یہ آگے سے سرکشی نہ کرے جی بھائی اگر سمجھتا ہے جواب صحیح نہیں ہے تو خاموش ہو جائے پھر وقت ڈال کر کسی طریقے سے اس کے ساتھ بات کرے یہ نہیں ہے کہ جھگڑا شروع کر دینے جی نہیں آج اللہ تلح اللہ کا خاص جب وہ جب تو دیکھے کہ دیکھ اس کی طبیعت میں سستی تھکاوٹ ہے تو پھر سوال کر کے اس کو پریشان نہ کر بار بار سوال نہ کیے جا ولاخوا بے سو میں ہی جب وہ کھڑا ہو جائے کسی کام کے لیے تو کپڑا مت پکڑ حضرت گل رہ گئی ہے کھلویا جائے جائے ولا لہو سر اور اگر وہ تمہیں کو راز کی بات بتاتا ہے تو کسی کے سامنے مت بیان کرتا تخلا ولا تختا بننا اس کے آگے کسی کا گیلا مت کر تاکہ گلے کی گناہ میں اس کو مصروف نہ کر بیچارے والا تتو بننا رہتا اس کی لغزش کو تلاش مت کر جب وہ صاحب سنت ہے یعنی سنت ہے ہے پھر اس کی لگلش مت تلاش کر اگر کوئی اس کی غلطی دیکھتا ہے تو پردہ پوشی کرو جب تو دیکھتا ہے کہ بندہ دیاتدار ہے پھر انسان سے غلطی تو چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے اس کو تلاش مت کر اور تلاش میں بھی نہ رہے کہ تاک میں رہے کہ دیکھوں کیا کرتا ہے کہیں تو پکڑا جائے گا کہیں تو پکڑا جائے گا وہ ان ذلا قبل تماضرت ہو اور اگر وہ پھسل جائے کوئی غلطی کر بیٹھے معذرت کرے تو قبول کر لے وہ الیہ کان تو وقت رہوں تو عز مہ لاہ ت پر لازم ہے کہ اس کی اللہ کے لیے عزت کرے کی تعظیم کر لیکن ما دام امر اللہ جب تک وہ اللہ, اللہ کے دین اور امر اور حکم کی حفاظت, حفاظت کرتا ہو یہ اصل مسئلہ ہے جو بتانا چاہتا تھا جو میرے موضوع کی مناسبت کی بات تھی وہ یہ جی ہے کہ شرط لگا دی شرط لگا دی مولا علی نے کہ تعظیم اور یہ پچھلی باتیں اس وقت ہیں جس وقت وہ دین کا دیفل مخالف تو دشمن دیل تو جانا میں سرکار نو ہمیشہ عزت نال ہی ویکھنا سمجھ نہیں آئی اس کا مطلب یہ نکلا کہ مولا علی کے اس فرمان سے بھی پتا چل گیا کہ استاد کے, کے لیے ضروری ہے کہ دین کا محافظ, محافظ ہو دین کی حفاظت کرتا ہو خود بھی, بھی عمل کرتا ہو دوسروں کو بھی کی عمل کی تلقی کرتا ہو سمجھ نہیں آئی یہی بات میں بتانا چاہتا تھا اور آگے فرما ولا تجلسن سنا ولا ہو بولا ہو عالم کے سامنے مت بیٹھ, بیٹھ، بیٹ، بیٹ، بیٹ، بیٹ، بیٹ، بیٹ، بیٹ، ایک جانب ہو کر بیٹھ تاکہ تا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرے اس سے وین کا نتل حاجت سبق تلخو مہیلا سدمت اور اگر تو دیکھے کہ اس کو کوئی حاجت ہے کوئی ضرورت ہے کوئی کام ہے تو باقی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے پہلے تو اٹھ پا تو چل اس وقت کس کے لیے یہ مولا علی کا فرمان علی شان ہے اللہ کا اخبار و فقیر اس وقت علماء بھی ہوتے تھے تو بھی ہوتے تھے پھر ایسے کہ جو ایسے مبارک ہستیوں کی باتوں پر عمل کرتے تھے سمجھتے تھے سمجھ نہیں آ رہی ایسے پتا چلا کہ ہر ایک استاد بننے کے قابل نہیں ہوتا بھائی استاد کے بہت شرائط کاش کے طلباء انہی باتوں کو ملحوظ رکھتے تو اپنا کم از کم اشرفیا کہتا ہوں اپنا ایمان ضرور بچا لیتا جب سے طلباء میں یہ نلائفی آئی ہے کہ وہ ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے جو ہمارے بزرگ اتنا سختی سے بتا رہے ہیں تو برباد ہو گیا لڑکوں کا ایمان ایک ضائع ہو گیا علم تو ہو سکتا ہے کہ کوئی فن ان کے پاس آ جاتا ہو آ گیا ہو لیکن ایمان کا بٹھا ان کا بیٹھ ایمان کا بیڑا ہو جاتا سمجھ نہیں آئی بات اب چند اور آداب بتاتا ہوں کتابوں سے طالب علم کے لیے جو ان کے لیے ضروری ہے ایک ادب کی بات اس میں دس آداب دس آداب متعلمین کے لکھے ہیں امام غزالی حجت الاسلام رحمۃ اللہ نے اب وہ دس سناتا ہوں وہ کمال ہیں آخر حجرت الاسلام امام غزاری رحمہ اللہ کے بتائے ہوئے ہیں تو کیا عظیم چیزیں ہوں گی آپ نے احیا علوم شریف میں کتاب العلم کا پانچواں باب آداب متعلم اور معلم میں بنایا ہے آپ نے دس وظائف یہاں پر ذکر کیے ہیں یہ فرمانے کے بعد کے وظائف تو بہت ہیں لیکن میں اہم یہاں پر دس بیان کر دیتا ہوں ان میں سے پہلا فرماتے ہیں اللہ اکبر میرے عزیز دوستو ذرا غور سے سمجھنا پہلا پہلا سبق کیا دے رہے ہیں اس کا خلاصہ پہلے سمجھا دیتا ہوں فرماتے ہیں طالب علم کے لیے چاہیے کے اندر کا وضو کرے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں جیسے نماز پڑھنی ہو تو باہر کا وضو طہارت شرط ہے جب علم دین حاصل کرنا ہو تو تیرے باطن کی طہارت شرط ہے تو حضرت کون باطنی طہارت کس کو کہتے ہیں کیسے باطنی طہارت ہوگی آپ فرماتے ہیں الوزیفت اللہ تقدیم و تہارت ان لفظ الاخلاق الرضاخلاق وہ مضمو مل کہ جتنی عادتیں گندی ہیں بار بار سنو اس بات کو جتنی عادتیں رزیل اور گندی ہیں جتنے اخلاق رزیل اور گندے ہیں جتنے اوصاف صاف برے ہیں ان سب سے اپنے نفس اور دل کو صاف کرے اگر چاہتا ہے کہ میرے اندر علم کا نور آئے آگے فرماتے بات القل بلاۃ سن و قربت الباطن اللہ تعالی فرمایا علم دل کی عبادت ہے اندر کی نماز ہے اللہ تعالی کی طرف باطن کے نزدیکی کا سامان ہے اندر کو اللہ کے قریب کرنا ہے تو اسی علم سے کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالی کے ساتھ جسم کا قرب تو ہو نہیں سکتا اب روحانی اور روحانی اس وقت ہوگا کہ جب روح علم کے ذریعے صاف ہوگی جتنا علم بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ کا اتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا سمجھ نہیں آ رہی آپ فرماتے کمالا تو سیور سلاۃ التی ہے اللہ تیران لاہدا سے و لخباس فکدال گلا ت سے ہو عبادت البات القل بل علم اللہ عبادت لکھ لاک فرما جیسے نماز ہر کی پلیتے سے ظاہر کو پاک کرنا پڑتا ہے پھر نماز کی ظاہری صورت بنتی ہے فرمایا اسی طرح اگر تم तुम, علم کا نور حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس دل کو ایسا غسل دو ایسا وزو دو کہ تمام رزیل عادتوں خسلتوں ہے جی لڑکوں کی طرف دیکھنا شہاوت کے ساتھ دیکھنا مذرا کھول دیتا ہوں تاکہ بچے کیونکہ آج رمض و ایمائش زمانے کے لیے موضوع نہیں لڑکوں کی طرف دیکھنا اور پھر دیکھتے ہی رہ جانا اللہ سے پناہ مانگتے ہیں جب نظر پڑے حکم ہے فوراً ہٹا لو نہیں تو نہو سب دیکھ لو گے دیکھنا نہیں ہے تکبر نہیں کرنا اپنے آپ کو اس سے زیادہ علم والا نہیں سمجھنا مقابلہ بازی کے لیے نہیں پڑھنا اپنے آپ کو लिए دکھانے کے لیے نہیں دنیا लिए کرنے کے لیے نہیں حاصل لوگوں کے لیے نہیں علم حاصل اپنے لیے کرنا ہے یہ نیت تو اراد ہوں دل کو خلاق ردیلا بزرگاں ردیل فرماتے ہیں یہی ماں میں غزالی آگے چل کر اسی باپ کے تحت اسی باپ کے میں آپ فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو فرماتے ہیں بے وقوف ذرا سوچ تو صحیح جس گھر میں کتا بھونک رہا ہے آوارہ کتا آوارہ یا شوقیہ جو رکھتے ہیں لوگ پیار کے لیے سکولی طبقہ رکھتا ہے تو یہ سکولی لوگ جو کتے کو پیار کے لیے رکھتے ہیں جس گھر میں ایسا کتا ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا رحمت کے فرشتے نہیں آتے آپ فرماتے ہیں سوچو تو صحیح جس گھر میں کتا بھاؤں کر رہا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ علم کی دولت جو ہے یہ بھی فرشتے دل ملاتے ہیں اسی لیے اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے ماکان علیہ باشر نئی مل اور حجاب فرمایا اللہ تعالیٰ براہ راست کسی سے کلام نہیں کرتا بغیر حجاب اور پردے کے کسی بشر سے کلام نہیں کرتا بشر سے تو فرماتے ہیں اس سے اشارہ ملتا کہ علم جو ہے حقیقت میں صفت اللہ کی ہے تو وہ علم جب دینا دیتا ہے کسی کو تو بالواستہ دیتا ہے فرشتے کے واسطے کے ساتھ جب فرشتہ دیکھتا, دیکھتا ہے, ہے کہ اندر بری عادتوں کا کتا بھاؤت رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں پیچھے جا رہا ہوں میں آتا ہی نہیں سمجھ نہیں آسی وجہ سے ایمان سے بتاؤ صحابہ آئے کم ردوان اللہ مجمعین کل وہ کیا تھا حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ہم ان کے علم کے سامنے اپنے آپ کو ایسے پاتے تھے محسوس کرتے تھے جیسے بہت بڑی لمبی کھجور کے نیچے تنے کے ساتھ چھوٹا سا بچہ کھجور کا اگا ہوا ہوتا ہے نا تو فرمایا ہم اپنے آپ کو ان کے علم کے سامنے ایسے ہی محسوس کرتے ارے بھائی وہ کہاں سے آگے اتنا ہی تم اللہ تم اللہ سے ڈرو اللہ تمہارا استاد بن جائے گا اللہ پڑھا دیتا ہے من عامل بما عالما ورس اللہ ہو علم معلوم یا عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو شخص علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے علوم عطا فرما دیتا ہے جو پہلے اس نے حاصل ہی نہیں کی ہوتی اور اصل میں عالم کہتے اسی کو بزرگ فرماتے ہیں فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے فلاں یہ لکھا ہے فلاں یہ لکھا ہے فلاں عالم نے یہ کہا ہے فلاں بزرگ کی کتاب کھول کر دیکھو فلاں اٹھا کر دیکھ فرماتے ہیں یہ تو لوگوں کا علم ہے بے وقوف پڑھا دیتا من حامل عالم ورس اللہ عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے عطا فرما دیتا ہے جو پہلے اس نے حاصل ہی نہیں کی ہوتی راسل میں عالم کہتے اسی کو بزرگ فرماتے ہیں فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے فلاں یہ لکھا ہے فلاں فلا لکھا لکھے ہے فلاں علم نے یہ کہا ہے فلاں بزرگ کی کتاب کھول کر دیکھ فلاں کی اٹھا کر دیکھ فرماتے ہیں یہ تو لوگوں کا علم ہے بے وقوف تیرے پاس کیا ہے فرمایا تیرا علم وہی ہے کہ جب یہ دوسروں کی باتیں الحدا کر دے الگ کر دے جو پیچھے بچ جائے وہ تیرا ہے اگر نہیں بچتا تو پھر سمجھ <laughs> <باستیسی> <laughs> <laughs> <laughs> تو تڑے ہوا ہے تو ایو ہی آ کر سمجھ نہیں آئی تو میرے بھائی جب اللہ تعالیٰ دل کے ساتھ ایسا رابطہ فرمائے کہ نور آئے اس وقت علم ہوتا ہے انسان کا اپنا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتابیں جو بھری پڑی ہیں مثلاً امام غزالی رحمہ اللہ کی جو کتاب یہ کیا انہوں نے جو کتابیں بنائی ہیں یہ ساری نقل ہے نہیں پتہ نہیں امام غزالی نے اپنے سینے کا علم کتنا کھول دیا اور کتنا ابھی ان کے سینے میں تھا جو لے کر چلے گئے ہو سکتا ہے امام غزالی جیسا اپنے علم کو مکمل ظاہر کرتا تو دفتر جواب دے جاتے سمجھ نہیں آئی ان لوگوں کے سینوں میں ان میں لدو نہیں ہوتا سمجھ نہیں آئی بات تو آپ فرماتے ہیں رضا گندی صفات اور بڑی گندی سفت جو ہے نا وہ تکبر کی ہوتی ہے یہ اور علم بزرگ فرماتے ہیں جیسے مال مال انسان کو سرکش بناتا ہے نا وہی مال والی سرکشی بلکہ اس سے کہیں زیادہ علم میں ہوتی ہے اسی وجہ سے کتاب کا ایک سبق لڑکا پڑھ رہے تو خانی کو جی کرتا ہے اس کو چھیڑوں اس کے علم کو دیکھو پتو اح داس ہے پتو احد آس ہے اس نیت سے اگر علم حاصل کر رہا ہے تو ہے یہ جب تک کتا اندر ہے اوپر سے علم نہیں آئے گا اس کتے کو نکال دے گا تو رحمت کا فرشتہ لے کر آ جائے گا سمجھ لیا یہ پہلا وظیفہ ہے اس کو کہتے ہیں تزکیا بولو کیا یہ مکمل تو حاصل ہوتا ہے صوفی درویش مرد خدا دیکھیں ان کی تربیت سے تزکیا نفس کا مرحلہ اتنا مشکل ہے کہ انسان سے محال ہے ہاں صرف قرون سلاثہ کے اندر ممکن تھا بلکہ کے صحابہ کا دور تابعین کا دور تبا تابعین کا یا اتباء تبا تابعین کا ان چار یا تین دوروں میں مرشد کامل کی ضرورت نہ ہوتی تھی زمانے رسالت کے قرب کی وجہ سے نفوس کے اندر اور دلوں کے اندر اتنا برکت آ جاتی تھی کہ بغیر مرشد کے اندر صاف ہو جاتا صاف رہتا تھا اوپر سے شریعت کا ماحول ہوتا تھا اسلام کا ماحول ماحول اسلام کا اور قرب زمانہ رسالت کا یہ دو برکتیں وہ لوگ ایسے محسوس کرتے تھے کہ کامل مرشد کی ضرورت ہی نہیں پڑتی لیکن جو ہی زمانہ وہ گزر گیا آگے پھر نہوست بڑھتی چلی گئی تو پھر دلوں میں بھی نوسط زیادہ ہو گئی لحاظ نوسط اور شر اتنا محف... مضبوط ہو گئے دلوں میں اخلاق اتنا غلیظ ہونا شروع ہو گئے آت... آتے اور اخلاق اور دل کی صفات اتنا غلیظ ہونا شروع ہو گئیں کہ پھر کسی مرد کامل کی نگاہ اور صحبت, صحبت کے بغیر بحر... تجکیا ناممکن ہو گیا سمجھ نہیں آ رہی پرانے پاک میں دیکھیں گے نا تو دو چیزوں کا ذکر ہے میرے بھائی تعلیم تزکیہ دونوں کا ہے خالی تعلیم, تعلیم کا نہیں ہے لانتی ہیں بھانتی بھانتی بھانتی جو صرف تعلیم کا حصہ لے لیتے ہیں یوزکی ہم وایو ال محم ال کتاب اول ہکما یوزکی ہم وایو ال جو سب کی رسول پاک کرتے ہیں وایو اللہ محمول کتاب حکم اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں معلوم ہوا میرا نبی صلی اللہ علیہ دو کام کرتے تھے ایک دلوں کو صاف کرتے تھے پھر دوسرا علم کی دولت کے ساتھ مالا مال کر سب کی ہم ویو اور سنو خالی کتاب نہیں آگے حکمت بھی ہے اور قسمیہ کہتا ہوں حکمت کسے کہتے ہیں آپ کو پتا موٹی سی بات بتاتا ہوں حکمت اس بات کو کہتے ہیں جس کو دنیا توڑنا پڑتی سمجھ لیا حکمت احکام سے ہے احکام کمانا ہوتا ہے مضبوط بنانا کسی چیز کو کہتے ہیں نا یہ دیوار محکم ہے بڑی مضبوط ہے ٹوٹنے والی نہیں ہے خدا کا بندہ حکمت وہی بات ہوتی ہے کہ زمانہ اکٹھا ہو جائے اس بات کو توڑنا دیکھا ہے حضرت صاحب کی بلا حکمت لائے ہیں جب حکمت لائے ہیں اب زمانہ ایک طرف ہو جاتا ہے ایمان سے بتانا ان کی ایک بات کو توڑ اور جن کے پاس ایسی باتیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں ہو کمائے اسلام بولو مرو حکما اسلام کن کو کہتے ہیں وہ جنہوں نے سینئر چڑیا گلا جخالفا نک توڑ دوں کہ لک توڑ دون تو آئی یہ ایک ملک. جب عمل کوئی حکمت کے مطابق ہوتا ہے تو وہ عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس عمل کو, کو کوئی نہیں توڑ سکتا اور جب حکمت کے مطابق کوئی بات ہوتی ہے وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ اس بات کو, کو کوئی نہیں توڑ سکتا اس بات کو توڑنے والا خود ٹوٹ جاتا ہے بات نہیں ٹوٹتی ایسی اللہ تعالیٰ نے ارے سنو ایمان سے کہنا ادھر دیکھو یہ کتاب کی تعلیم آپ ہر طرف دیکھیں گے قرآن کی تعلیم ہر طرف دیکھیں گے لیکن ایمان سے ایسے فدو بیٹھے ہوئے ہیں کتابوں کتاب الکتاب کو پڑھانے والے الکتاب کو پڑھانے والے اتنا فدو ہیں حکمت کی ہوا بھی ان کو نہیں لگی ہے جی اپنے حساب میں جب وہ بڑی حکمت کی بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے بہت بڑی جگڑ مار دی بڑے بڑے مفتی شیخ الحدیث جو اس وقت کے حکمہ اسلام ڈاکٹر شاہر ال صاحب جیسے فلاں فلاں ایمان سے کھچے مارتے ہیں جب بات کرتے ہیں تو ہم تو ہم رہے ہماری سنگت میں بیٹھنے والے لڑکے ان کی بات کو پکڑ لیتے ہیں اور اتنا زلیل کرتے ہیں ان کی بات کو کہ وہ بات کہتی ہے کہ زلیل کے بچے نے منہ سے کی مجھے کیوں نکالا میرا اتنا رگڑا نکالنا چاہتا وہ بات بیچاری چلاتی رہتی ہے روتی رہتی ہے کہ کس خبیز کے منہ سے نکلی ہوں میں ہاں وہی ایسی باتیں مطلب ہے کہ میں کل کلی بات کر رہا ہوں جریات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جریات میں تو وقت پھر بہت خرچ ہو جائے گا میں کلیات میں رہتا ہوں اتنا عرض کرتا ہوں کہ آپ آزما چکے ہیں دیکھ چکے ہیں کہ یہ کتاب کو پڑھانے والے رہ گئے ہیں اور حکمت کو پڑھانے والے نہیں رہے سمجھ نہیں آ رہی بات کتاب اور حکمت دونوں ہم ایمان سے جب پڑھتے ہیں صوفیاء اور صحابہ کے کی باتیں اور صوفیاء کے کی باتیں جب پڑھتے ہیں او oh, oh, oh. ایک صحابی باغ کی بات پڑھی گھر سے نکلے روڑی پر جا کر کھڑے کوڑے کوڑے کے ڈھیر پر جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا دنیا میرے پاؤں کے نیچے <laughs> کس <تصال> پر کھڑے ہو گئے روڑی اور کوڑے کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے ارے دنیا میرے پاؤں کے نیچے ہے واقعی دنیا کا حاصل یہی ہے اور کہڑے کا ڈھیر نہیں ہے ایمان سے بتاؤ کھاتے ہو تو تب پیتے ہو تو تب پہنتے ہو تو تب جو کچھ ہے تمہارے پاس برتن بانڈا جو چیز ہے ہر چیز کباڑ میں اور جا رہی ہے روڑی میں کباڑ میں اور کوڑے کے ڈھیر میں مطلب کیا وہ زلیل کرنا چاہتے تھے ان لوگوں کو جو دنیا کے چکر میں رہ کر اپنی آکمت کو برباد کر رہے ہیں اور دنیا کو قبلہ کعبہ بنا رہے ہیں جی وہ سمجھتے ہیں اب آ سامنے سب کچھ پا لیا ان کو ذلیل کرنے کے لیے اور سبق دینے کے لیے آپ نے فرما یہ کیا ہے یہ دیکھ میرے پاؤں کے نیچے پڑی ہے سمجھ نہیں آئی تو امام غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں جس دل میں غضب ہو اپنی ذات کی خاطر غصہ طالب علم نے بات کی ساتھی نے بات کی دوست نے بات کر دی گالو ہو گیا میں بہت گا تو پھر اپنی تاریف آپ بندہ شروع ہو جائے تین جانتا نہیں میں سورا کا سور میں کلا لال سنیا کئی بندے گا کر میں بڑا کتا بند ہوں اگلا جا وہ آ کے شکر ہے شکر بہت اچھے بہت اچھے وہ گسا کرے نہ بھی گالا تو آپ کدی جانا میں کل نہیں کرنا یہ فلدو اور کہڑا ہونا سمجھ ل جب آپ ہولی بارے گا نہیں تو جب کہہ رہے بندے ہونا چاہیے مقابلے گا یار باپ کی کوئی ایڈا وڈا کتا ہے چڈ گلا نہ بولی کی تھان بلٹے میں خدا دے بندے فرمایا غضب اپنی ذات کی خاطر چھوڑ دے بے وقوف جب تک یہ غضب کا کتا اندر بھاؤ کرائے رحمت کا فرشتہ علم لے کر نہیں آئے گا غضب کرنا ہے تو صرف دین مستفی کے لیے کرو جس طرح کی سنت ہے میرے آخائے نام دار سنت اماں عائشہ پاک فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی غضب نہیں کیا اور دین کے لیے کبھی معاف نہیں کیا بولو اے شراحلت دنیا اور دنیا کی ہرس جب تک تیرے اندر ہے دنیا کی ہرس وہ دوائی خدا کی اب تو ملہ مدارس جو بنا کر بیٹھے ان کا مقصود ہی دنیا ہے وہ بھی کفر اور حرام دنیا ہے فرماتے ہیں جب تک یہ ہے علم کا نور تیرے اندر نہیں آئے گا والر سالت اللہ تمزی عالت تمزیق کے لیے اقراد خیر آگے یہ فرما کر پھر ایک اعتراض کرتے ہیں حضرت آپ کہتے ہیں کہ علم نہیں آئے گا جس وقت تک کہ اخلاق اچھے نہ نور علم سے معروم رہے گا بند ہم نے بڑے بڑے بدکار لوگ دیکھے ہیں اور اڑے اتنے فنون فقیر دیکھے ہیں جناب فقہ ان کے سامنے لکھی ہوتی ہے منطق اور کیا کیا فن ان کے سامنے ایسے ہوتے ہیں جیسے حافظ ہوتے ہیں بعد عقیدہ بد مذہب لوگ شیعہ بڑے منتقی ہوئے ہیں ناوی ہوئے ہیں، فلان وغیرہ تو کیا گرت بد مذہب لوگ حافظ الحدیث ہوئے ہیں حدیثوں کو زبانی یاد کرنے والا تو کیا کر آپ کہہ رہے ہیں نہیں لے کر آئیں گے آپ فرماتے ہیں بے وقوف پھر تمہیں علم کا ہی پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی؟ فرماتے ہیں خدا کا بندہ اصل علم وہ ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو اللہ کی معرفت حاصل ہو اور وہ علم وہ ہے کہ جس کو علم المعاملہ اور علم المکاشفہ کہتے ہیں کیا مطلب ادھر شریعت کے حکام کا علم ہے پھر دل کے اندر یقین ہو جائے ایسی ٹھنڈک پڑ جائے تیرا ایمان سا باقی ایمان کے ساتھ کب بن جائے اللہ تعالی کی خشیت اتنا آ جائے بڑھ جائے کہ تو اللہ تعالی کی نظر میں علماء کی صف میں شامل ہو جکوا فرماتے ہیں جب یہ جس سے خوف اور خشیت اللہ کی آئے اور قرب حاصل ہو فرمایا یہ اصل علم ہے بے وقوف اور یہ اللہ کا نور ہے جب تک ادھر سے نہ آئے حاصل نہیں ہوتا چاہے لاکھ کتابیں نا پڑھتے نا مر جاؤ جاو. فرمایا یہی دولت, دولت حاصل کر یہی اور فرمایا جتنے تو دن میں آئے فلا فلاں ان کے پاس یہ علم نہیں تھا تو معلوم ہو اصل علم کی دولت سے وہ معرومی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فنون نہیں چلیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دل والا علم چلے گا اللہ منت اللہ حبکل بن اس کے بعد دوسرا وظیفہ اور دوسرا ادب آپ فرماتے ہیں بیان کہ طالب علم کو چاہیے دنیا سے مصروفیت ختم کرے دنیا سے تعلق ختم کرے اور اہل اور وطن سے وجہ ادو انل اہل و گھر والوں اور وطن سے دور ہو جائے آج راز آپ سمجھیں جو کریمہ شریف میں دیگر واضح بستن پیش قات ایک علم واجب ہے دوسرا علم کے لیے سفر واجب بار بار بار ہے بار بار بار امام غزالی فرماتے ہیں مین الشتغال بت دنیا یب عد عل و یب کیوں فین اللہ کشا گلت ان اللہ نے دل ایک بنایا جب دل ایک بنایا ایک دل تو ادھر مصروف ہے دنیا کے ادھر ادھر پریشانیوں میں چکروں میں گھر والے یہ وہ اسی وجہ سے بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا پڑھنے گئے گھر کو بلا دیا خط آئے جو آئے تلا آئی ادھر کان تک نہیں دھرا توجہ نہیں کی فارغ ہوئے سر پہ پاک پاک باندھی انہوں نے کہا جی آج اجازت ہے آپ جا سکتے ہیں اور گئے پیچھے پتا چلا کہ کوئی چاچا نہیں رہا کوئی ماما نہیں رہا کوئی کچھ نہیں رہا فلاں نہیں رہا سمجھ نہیں آ جا دی مر جائے تو چھٹی لے جائیں حضرت صاحب ساڈے محلے کتی استاد جی تو فوت ہو گئی تو مہربانی میں دکھ کر کے آ رہا وڑے ماں پڑھنا ہے کی پڑھنا سمجھ نہیں آ رہی اس واسطے ہوں وہ امام کتوں پیدا ہوں وہ لوگ پیدا ہو خیر بہرحال اپنی فکر کو اپنی فکر کو مصروف کرنے کی بجائے مشغول کرنے کی بجائے جتنا خالی کرے گا اور علم کی طرح مصروف کرے گا اتنا علم آئے گا ٹھیک ہے نا تیسرا وظیفہ یہ ہے فرمایا استاد پر تکبر نہ کرے استاد پر حاکم نہ بنے استاد پر حکم نہ چلائے بل یلقی الہ زمام امر ہی بالکل فی کل تفصیل بالکل اپنی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں چھوڑ دے حضرت جو چاہے پڑھائیں جو چاہے سکھائیں میں تو مردہ بن کر آپ کے سامنے آ گیا ہوں مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا اس پر اپنی حکومت نہ چلائے اس کی حکومت اپنے اوپر چلنے دے سمجھ نہیں آئی استاد لیکن استاد کے وہی اوشاف جو پہلے بتا چکا ہوں یہ نا کہ میرے جیسا نصیحت ہی دان المریض الجاہل طبیب المشفق الحاظ جیسے ماہر حکیم کے سامنے مریض, مریض ہوتا, مریض ہوتا مریض ہے اسی طرح شاگرد آه استاد آه کے سامنے بن جائے تو پھر فرمایا کامیابی یہ تیسرا وظیفہ ہے تمجنی فرمائی ہاں اسی سلسلے میں حدیث پاک نقل کی کہ لس میں نقلا قلم تمل قلعہ فی طالبل وہ انکان سن دو وظیفہ فرمایا کہ ये, मुمن ये, मुمن مومن کے اخلاق میں سے چاپلوسی نہیں ہے چاپلوسی مومن کو نہیں کرنی چاہیے جانتے ہو نا چاپلوسی خوشامد لیکن فرمایا علم کے اندر کرے تو بہتر ہے یہ اچھی ہے جتنا چاپلوسی اور خوشامت استاد کی کرے گا وہ اتنا خرچ خوش اور راضی ہو کر یہ نظام میں یہ فطرت کا نظام ہے جتنا شگرد کسی استاد کی خدمت کرتا ہے اس کے آگے پیچھے رہتا ہے وہ اتنا اس کے دل میں اس کی جگہ بنتی ہے اور وہ زیادہ اس کو پھیلتا سمجھ نہیں آتا خیر اور فرمایا استاد پر تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ مترا یہ یہ آر محسوس نہ کرے یار اس سے لے لوں اس سے پڑھو یار یہ دیکھو تو صحیح کل کا بچہ ہے میرا ساتھی ہے میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے اب میں اس سے سبق پڑھوں کہ تک بنتی ہے فرمایا یہ تیرا معلم اور علم پر تکبر ہے محروم رہ جائے گا نہیں فرمایا تیرا حق بنتا ہے اللہ و ہو دو حکمت مومن, مومن, مومن کی گم شدہ چیز ہے بچے کے پاس ملتی ہے تو لے تو لے بڑے کے پاس ملتی ہے تب ملے سمجھ نہیں آ رہی اگلا وظیفہ فرماتے ہیں چوتھا کہ علم جب شروع کرے تو اولا کے اختلاف والی کتابیں نہ پڑھے ایک امام کے ایک امام اور ایک एक عالم کے فن کی کتاب پڑھے اس طرح کہ جس کے اندر باتیں ایسی ہوں جو ایک کی ہوں ایک امام کی مثلا فقہ ہے تو حنفی ہو شافی ہے تو شافی ہو مال تو مال ہو اختلافات نہ پڑھائے جائیں تاکہ اگلے کا ذہن خراب نہ ہو جائے بچے کا اور فرماتے ہیں خصوصاً جب استاد ایسا ہو کہ وہ کسی ایک مذہب کا پابندی نہ ہو جیسے غلام رسول سی ڈی ہے اور یہ پروفیسر تک پھر تو فرماتے ہیں میری زہر قاتل آیا سے استاد سے پڑھنا بیڑا کر, کر دے گا ہاں فرماتے ہیں وہ, وہ تمہیں نفع کم دے گا اور تباہی تیری زیادہ, زیادہ کر دے گا ایسے سے نہیں پڑھنا اگلا ادب بتا رہے ہیں توجہ کہ کوئی اچھا فن اور علم جب پڑھ رہا ہے تو اس کی مقصد اور غایت تک پہنچنا چاہیے اگر زندگی ساتھ دے تو اس میں تباہر حاصل کرے ورنہ مقصد اور غایت تک تو ضرور پہنچنا چاہیے کہ منطق کا مقصد یہ ہے ناہب کا منتق مقصد یہ ہے فقہ کا یہ ہے اور اس مقصد کو میں نے اس طرح حاصل کر لینا ہے بس اتنا تو فرمایا تو اس مقصد اور غایت تک پہنچنا چاہیے جب پہنچ جائے تو آگے تباہور کے اندر کوشش جو ہے وقت مساعد ہو ملے تو ٹھیک ورنہ اتنے تک رہے تو بہتر ہے سمجھ نہیں اگلی بات فرماتے ہیں کہ کسی فن کے اندر اس طرح نہ خوشے مصروف ہو کہ اسی کا ہی ہو کر رہ جائے اور دوسرے فن چھوٹ جائے نہیں ترتیب کا خیال کرے پہلے اہم پھر اس سے پھر اس سے پھر اس سے اس طرح کم اہم کم اہم اس طرح چلے سب سے پہلے جو اہم فن ہو اس کو حاصل کرنا چاہیے اور سب سے پہلے اہم فن دو شمار ہوتے ہیں ایک علم اخلاقیات کا فن جو فارسی کی ابتدائی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں اخلاقیات کی بے تکب اور برا ہے شیخ سعدی کی کتاب ہے اس میں آج کی تعریف ہے جی جہالت کی مذمت ہے اور علم کی تعریف ہے ہرس کی مذمت ہے اور قناط کی تعریف ہے کس طرح کے فن پڑے اخلاق شستہ ہوں اخلاق آلہ ہوں اخلاق صاف ہوں ہاں جی وہی کتے جن کو شاید امام غزالی فرما رہے ہیں دل کے کتے وہ سب نکل جائیں حجی کم از کم چلو اور نہیں تو کوشش تو کرے نہ نکالنے کی کم از کم اعتقاد تو بنائے یہ بری چیز ہے تو ان کو یہ حاصل کرے اس کے بعد پیکا پیکا اتنا جاننا کہ جتنا اس پر فرض ہے نماز وغیرہ کے حکام جتنے پاکی پلیدی کے یہ سارے جان لے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پڑھتا رہے دوسرے فنون اور منتقل اور فلسفے اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم اور امر ہے وہ چھوڑے رکھے اور نتیجہ یہ ہو کہ زندگی کے بیس پچیس سال جتنا وہ خرچ ہو جاتے ہیں فنون کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض سے غافل ہو کر رہے اور اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن جائے ہاتھوں کیا پڑھتا رہا ہے خیر ہے سمجھ نہیں آ رہی آگے فرماتے ہیں ساتواں وظیفہ یہ ہے ادب ساتواں یہ ہے کہ ایک فن کو پورا کر لے اس کو مقصد اور غایت کے ساتھ محفوظ کر لے پھر اگلے کو شروع کر دے تاکہ تمام فنون جمع نہ ہو جائیں اور پھر کسی کام کا نہ نہ اس جو گا نہ ہو سمجھ نہیں تنقل جس کو کہتے فرماتے ہیں اس کو آٹھواں یہ بتاتے ہیں کہ ج... وہ چیز جاننی چاہیے جس سے پتا چل جاتا ہے کہ آلہ علم کون سا ہے سبب جاننا چاہیے, چاہیے. وہ فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں سبب اگر علم کو جاننا چاہتے ہو کہ آلہ کون سا علم ہے تو اس کے اولب اور شرف اور مرتبے کے معلوم کرنے کا جو سبب ہیں وہ دو چیزیں ہیں بولو کتنا چیزیں ہیں ایک شرف سمرہ کہ اس کا حاصل اور نتیجہ کیا ہے مقصد کیا ہے اس کا اور دوسرا دلیل اس فن کی دلیل کی مضبوطی فن کی دلیل اگر مضبوط ہے تو فن آلہ ہوگا جتنا دلیل مضبوط ہوتی چلی جائے گی فن آلہ ہوتا چلا جائے گا لیکن اس کا الب اور شرافت اور عظمت وہ دلیل کے اعتبار سے شمار ہوگی الطلاق شمار دوسرا ہے نتیجے اور مقصد کے اعتبار سے, سے کہ مقصد کے اندر دیکھے کہ مقصد دیارے دیارے کس کا آلہ ہے جس علم کا مقصد آلہ ہوگا وہ علم بھی آلہ ہوگا سمجھ لقیدے کا علم آلہ لیکن کلام کی کتابوں کے بغیر عقیدے کا علم حاصل, حاصل, حاصل, حاصل کرنا اتنا, اتنا, اتنا کہ جس سے اپنا عقیدہ سننی والا صحیح ہو جائے سمجھ نہیں آ رہی اور اہل سنت و جماعت, جماعت, جماعت کے لوگوں کو اگر بار بار چھوڑ دیا جائے اپنے حال, حال پر نہ تو ان کو عقیدہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی ان کے عقیدے کی اصلاح کے لیے عقیدہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پکی بات ہے یہ اللہ تعالی نے مسلمانوں آہل سنت مسلمان لوگوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ اگر ان کو ادھر ادھر سے ماحول خراب نہ کرے ان کے ذہنوں کو پھر کے خراب نہ کریں ایمان سے جب وہ تیار ہوں گے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 بالکل اہل سنت والا ان کا ذہن اسی وجہ سے اہل سنت کا اعتقاد ہی وہ اعتقاد ہے جس کو اعتقاد فطرت اور اسلام کے اعتقاد کی یہی وہ اصل تصویر ہے کہ اگر باہر کی ہوا خراب نہ کرے تو ہر آدمی کے اندر موجود ادھر ادھر سے جب لان پہ مل جاتی ہیں کہیں سے سکول مل گیا کہیں سے وابیت مل گئی کہیں سے رابذیت مل گئی کہیں سے مرزایت آئی گئی رابذیت مل گئی کہیں سے مرزائیت مل گئی کہیں سے چکرالویت مل گئی کہیں سے کچھ مل گیا کہیں سے کچھ مل گیا وہ خراب کرتے ہیں ورنہ ایمان سے تم جا کر دیکھو دریا کے کنارے پر جنگلوں میں بیٹھنے والے لوگ جن کو کہیں سے مولوی نہیں ملا اگر ان کا عقیدہ چھیڑیں گے تو اہل سنت کا ہو یہ اس کی صداقت کی دلیل ہے سمجھ نہیں آئی بات وہ باقی سب خلاف باقی ماحول کی خرابی کے نظریات ہیں اہل سنت کا نظریہ یہ ماحول کی خرابی کا نہیں ہے یہ ماحول کے خالق کی عطا اور نعمت ہے اسی وجہ سے مبید النقم کب کب و معید الم کے اندر امام بلوصب کی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لوگ اگر ماحول کی خرابی سے بچ جائیں تو ان کا اعتقاد حل سنت کا ہوتا ہے جی سمجھ بات یہ کسی نے کوئی بستر لگ جا کسی نے کوئی منجی لگ جم یہ پٹا پہ نہیں کسی بستر نہ بھی لگے تو ضرور لگ جائے باہر کوئی نہ کوئی شاید لگتی ضرور سمجھ نہیں اگر نہ لگے تو بندہ سننی ہوسائڑ بند سمایا مسل انپڑھ بندے ہے اشارہ اتنے کر دے رب اتو <حلی> <حلی> رب رب اتنے لگی رب شان پا کے ہر پاس لر پاس ہر پاس نور ہے تھوڑا بہت بندے ان پڑھ چون اے اشارے کر کر گلا کر پچھو چاہے اتنے بیٹھے رب کو بین کھلو تو پا کے گل کرنے سمجھ نہیں لگی خیر एर, एर, एर, एर. تو فرماتے ہیں مثلا تب کا فن امام غزالی فرماتے ہیں تب کا فن ہے سمرے اور نتیجے اور مقصد کے اعتبار سے یہ حساب کے فن سے آلہ ہے اور حساب کا فن دلیل کے اعتبار سے آلہ ہے کیونکہ دلیل اس کی مضبوط ہے حساب کا فن حساب دے جڑے دعوے ہوتے ہیں ان کی دلیل لوہے توڑ ہوتی جن ٹوٹ نہیں سکتی مثلاً اور ضربے ضرب دے کلیے واسطے ضرب دے کلیے ہیں جنے کلیے ہیں اور لے لو یاو دے جزیات لے لو مثلاً تُساں ایک کڑی بیٹھو دلیل دے دو میں آئے ضربے دلیل پکی ہے ضرب ثابت ہے دگل موگ دے دلیل کے اعتبار سے وہ مضبوط ہیں لیکن فائدے کے اعتبار سے تیب مضبوط ہیں کیوں؟ کہ حساب نامی جانے دے خیر ہے تیب نامی دے گولی کنی؟ امام غزالی فرماتے ہیں فرمایا اس وجہ سے ایسے طرح فرمایا اللہ دیا بندیا تصوف تزکیے دا علم یہ مقصد آلہ ہے کیوں یہ مقصد ہے اللہ دی مارفت اللہ دی معرفت مقصد سب سے آلہ ہے لہذا تزکیے کا علم جس کو تصوف کہتے ہیں وہ سب سے اعلیٰ سمجھ نہیں آ رہی دوسرے نمبر پر پھر یہ فقہ کا علم آ جاتا ہے کیونکہ یہ عمل ہے انسان کے عمل کے ساتھ تعلق کا پھر فقہ کا علم جان پھر دوسرے اس طرح بعد اچھا تو فرمایا اہم نوکر سب سبب جانتے اہم نوکر اگلا فرما دینے ناما ادب دس دیا فرماتے ہیں طالب علم کو فی الحال علم کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ فی الحال علم کی فضیلت کے ساتھ سا、سا、سا میں مزین ہو جاؤں اور انجام اللہ کی بارگاہ سے باعزت بری ہو جاؤں سمجھ نہیں آ رہی علم سے یہ مقصد ہونا چاہیے کیا کہ دنیا میں یہ ایک بہت بڑی فضیلت اور حسن اور زیور ہے علم کا اس سے آراستہ ہو جاؤں اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے باعزت بری ہو جاؤں کیونکہ جب اس کے احکام کو جانوں گا اس پر عمل کروں گا ان پر عمل کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے گا میں اس باعزت بری ہو جاؤں گا سمجھ نہیں آ رہی فرمایا ولا یس دو بہریا ست ول مال و مارا تفہا و مباہا تکھران وہ ان کا نہازا مقصد ان کا نہذا مقصد میں خلل ہے فرماتے ہیں اگر سرداری آج آج مقصود آج ہو آج آج गया? کیا علم سے سرداری میں مف... مجھے مفتی, مفتی, مفتی, کہیں مفتی کہیں مجھے, کہیں مجھے پیر بنائیں میرے آگے پیچھے ہوں میں بڑا ہوں وہ چھوٹے لگے بس میرے ہاتھ چو میں ادھر ادھر سے میری عزت وقار ہو لوگوں کے دلوں میں میری عزت و قدر ہو لوگوں کا مال سمیٹوں یہ وہ فرمایا اگر ریاست اور مال اور عہدے اور منصب یہ مقصد ہو یا بے وقوف لوگوں کے ساتھ باسیں اور مناظرے اور جھگڑے کرنا مقصد ہو یا اپنے ہم سر اور ساتھی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ فرمایا مقابلہ اور باس مقصود ہو تو اگر یہ مقصد ہے تو فرمایا نیری تباہی ہے نیری بربادی ہے وہ ماں آدھا فلا جم بغیلا ہوا ہاں آگے اور بات کی طرح منتقل ہو رہے ہیں تو اس میں اتنا فرما رہے ہیں کہ چاہیے یہ اس کو طالب علم کو کہ مقصد اپنا وہی رکھے قرب خدا پہلے معرفت احکام پہلے مارفت احکام معرفت آداب اس کے بعد اللہ تعال... عمل, عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے باعزت چھوٹنا اس کا قرب حاصل کرنا ملائکہ مقربین فرشتوں کے ساتھ رہنا کہ آگے جا کر یہ منزلیں ملیں گی یہ مقصد ہونا چاہیے فرمایا گر ریاست سرداری مال منصب یہ چیزیں مقصود ہیں اور آج ایسی لانت پڑی ہوئی ہے مدارس میں مقصود ہی تعلیم سے یہی نوکری ہے اور وہ بھی کفر کی سمجھ نہیں آئی بات تو سوائے تباہی کے کیا حاصل ہو میرے بھائی بولتے نہیں خیر امام غزالی رحمہ اللہ کے میں بیان شریف کے بعد طالب علموں کے لیے بڑی اہم بات ہے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور علم میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان پڑی باتیں اپنے سینے میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے نفس اور محنت پر اعتماد کی بجائے اللہ کے محتاج ہو جائیں میری بات پر غور کریں میں نے کیا کہا ہے اگر ایسی بات کی طرف توجہ نہیں کرے گا تو انتہائی کم بخت ہوگا بات کو سمجھنا ایک ہے کہ میں عالم بنوں گا محنت مشقہ اور اپنے نفس پر اعتماد یہ چیز انسان کی کامیابی میں رکاوٹ ہے اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ تعالی کا محتاج بناؤ کہ یا اللہ دو نفل پڑھے بابو ہو کر نماز دو نفل پڑھو بارگاہ رسالت میں اسی طرح ارض کرو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابین صحابی کو فرمایا تھا کہ جا یہ دعا پڑھ یہ چھوٹی چھوٹی نمازوں میں نماز حاجت کے نام سے دعا لکھی ہوتی ہے اللہ معنی اے کا میں اللہ سے مانگتا ہوں اتوجہ ہوئی لے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بے نبی محمد النبی الرحمہ اس محمد پاک کے وسیلے سے جو رحمت کے نبی ہے رحمت کے رحمت کے بھی نبی نبی الرحم یا محمد الجہ بکا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی طرف آپ کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں یا محمد الوجہ بکا ربی اپنے رب کی طرف فی حاجتی حاضی حاجت اپنی سحاجت میں جب یہ کہو تو اس وقت تصور کرو کہ یا اللہ میرا سینہ کھول علم میں میری امداد فرما دو جہان کے اندر مجھے کامیاب فرما ہاں جی علم میرے لیے نفع مند بنا ایسا علم اطا فرما جو نافع ہو نفع مند علم وہی ہوتا ہے کہ جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کو کام آئے کیا مطلب دنیا میں انسان بنائے آخرت میں جنتی بنائے دنیا میں کیونکہ انسان بننا بہت مشکل کام ہے میرے بھائیوں میں کہتا ہوں آج کے اسلانتی یورپی ماحول میں حیوان نہیں مل جا. انسان کہاں ملے گا حیوان نہیں ملے حیوان سے بدتر لوگ ملتے حیوان مل جائے تو پھر بھی گنیمت ایمان سے حیوان اس, اس کائنات میں حیوان مل جاتے نا تو پھر بھی گنیمت حیوان نہیں ملتے انسان کہاں ملیں تو یہ دعا مانگو یا اللہ دنیا میں انسان بن جائیں آخرت میں تیرے جنتی لوگوں کے خدام بن جائیں یہ دل میں تصور کر کے دعا مانگ اور پورا اپنا سارا کچھ یعنی کیا مطلب اپنی تمام تر اسباب اور وسائل جو ہیں ان کو بارگاہ رب میں پھینک دے کہ یا اللہ تو مسبب ہے یہ اسباب کچھ نہیں کرتے جب تک تو نہ کرے تو کرم کر مجھ پر دروازے کھول دے اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں میری امداد فرما دے ایمان سے کہتا ہوں اس طرح محتاج مکمل اس بارگاہ کے بن کر دیکھو پھر دیکھو سینے میں کیا کچھ آتا ہے یہ میرے تجربے کی بات ہے ہٹ بیتی ہے ہاں جتنا اس کی طرح محتاج حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا نا بڑے بڑے لوگوں سے مسئلہ پوچھ لیتا مسئلہ نہ آتا جب ان کے پاس آتا آپ اٹھ کر دو نق... وضو کرتے دو رکات نفل پڑتے نفل پڑھ کر جواب دے دیتے <laughs> اسی وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں تم کہ... تم لیتے ہو علم انفلا انفلا انفلا انفلا ہم لیتے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 ہم لیتے ہیں <سلام> سیدھا ان انرب العالمی اللہ پر میں تمہاری سنعت سنت سنت انفلا انفلا ہے اور ہماری سنعد اتنی ہے کہ ہم توجہ کرتے ہیں اور آپ دے دیتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی بولتے نہیں ہمارے اقبال فرماتے ہیں تیرے پہ جب, جب تک نہ ہو نزول کتاب <قتاب> تیرے ضمیر پہ جب, جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے ناراضی نشا ہے بے کشا وہ فرماتے ہیں بندہ خدا دل جوڑو دل دل تو اترے گا تو راج کھلے گا نہیں تے تفصیلات پڑھ نہیں مر جائے گا سمجھ نہیں ہے نا کتنا پھر میرے بھائی اگر ایسا استاد مجسر آ جائے جس طرح کے بتایا ہے اس کی خدمت میں عظمت سمجھے اور اس کے ادب او ہو کہ اس کی مسند پر بیٹھنا بھی گوارہ نہ کرے ہاں اور یہ سبق سب مدینے کے تاجدار سے صحابہ کو ملے اور صحابہ کرام سے آگے چلے الوایا وایا یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں سمجھ آ رہی ہے دارو ابن کثیر بیروت دمشق کی چھپی دمشق اور بیروت اس کی جد نمبر سات میں سفر نمبر دو سو چوراسی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر شریف خالی فرمایا بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کیا کرتے جب خطبہ ارشاد فرمانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم و مبارک کی جو جگہ ہوتی نا وہاں پر کھڑے ہوتے خطبہ کھڑے ہو کر دینا سنت ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زینا ممبر شریف کا جو ہوتا تھا نا تیسرا آخری اوپر سے اس پر آپ کھڑے ہوتے تھے سمجھ نہیں آ رہی جب بیٹھتے تھے ممبر شریف پر تو قدم شریف دوسری زینے پر آ جاتے تھے حضرت صدیق کے اکبر دوسرے زینے پر بیٹھتے اور کھڑے ہوتے پہلے پر نہیں یعنی اوپر سے جو پہلا ہوتا اور نیچے سے گنو تو آخری اس پر نہیں جب فاروق اعظم کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا یار میں صدیق کے پاؤں میں بیٹھوں گا میں اوپر نہیں جا سکتا جب حضرت عثمان غنی کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا اب کیا کریں بھائی آگے تو اور بنا نہیں سکتے انہوں نے کہا اب مجھے واپس ہی جانا پڑے گا اب میں نہ ابوبکر کی جگہ پر بیٹھتا ہوں نہ عمر کی جگہ پر بیٹھتا ہوں میں جات کر بیٹھتا ہوں تو اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی جگہ پر الفاظ یہ ہیں ابو بكر اذا على تحت تحت بکر فلم یا عمرا فلمان لیکن یہاں پر عارف سید العارفین رئیس الحکماء الاسلامیین حضرت پیر رومی رضی اللہ تعالی عنہ مولا روم نے مصنوعی شریف کے اندر راز یہ لکھا ہے فرمایا اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ حضرت سیدنا عثمان غنی نے سوچا کہ اگر میں ابو بکر عمر کی جگہ پر بیٹھوں گا تو وہ بھی صحابی ہیں میں بھی صحابی ہوں وہ بھی خلیفے ہوئے ہیں میں بھی خلیفہ ہوں تو لوگوں کے دلوں میں خیال تو آئے گا نا اگرچہ میں ان کے مقام کا نہیں ہوں لیکن خیال آ سکتا ہے کہ یار آخر یہ بھی صحابی لہذا یہ ان کے مقام کا ہے ان کے مقام پر بیٹھ رہا ہے جب میں بیٹھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر تو یہ تو کسی امتی کے دل میں خیال آ سکتا ہی نہیں کہ عثمان یا کوئی امتی رسول کے مقام کا ہو لہذا ادھر نہیں بیٹھتا تاکہ لوگوں کو وہم نہ پڑے کہ یہ ابھی بکر عمر کے ساتھ اور اس کے پڑھ کے برابر کا ہے ان کے مقام کا ہے ان کے مرتبے کا ہے اوپر اس لیے بیٹھتا ہوں کہ کسی کو یہ خیال آئے گا نہیں کہ یہ رسول اللہ کے مرتبے کا ہے یا رسول اللہ کے مقام کا ہے سمجھ نہیں آ رہی اس حکمت کے ساتھ وہ اوپر چلے گئے اور نیچے کی دو پوڑیاں جو تھی سیڑھیاں جینے ان پر آپ نہیں بیٹھے وہ ابھی ہوتا وہ کہتا یعنی آپ اندازہ لگائیں کتنا فرق ہے کہ صحابہ یہ سوچتے ہیں کہ محال ہے کسی کے دل مومن میں مومن مسلمان کے دل میں خیال آئے کہ کوئی امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہو جائے محال ہے صحابہ قدیم شریف صاحب کہ محال ہے کسی امت کے امتی کے دل میں خیال آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلیت کا ایک وہ بھی ہے کہ جو رہتا ہی اسی خیال میں آ سمجھ نہیں آ رہی عمر وہ رہتا ہی اسی خیال میں ہاں اور آیا پاٹ چھوڑتا ہے آنا مسلوکان باشروم مسلو کو بس لیازا مسلک ہمارے جیسے فرق کتنا ہے بس جبریل آتے تھے ان کے پاس چلے جاتے تھے ہمارے پاس نہیں فرق ہے اس قبیس کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واہج کا فرق کتنا ہوتا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ فرشتہ آتا ہے چلا جاتا ہے وہ واہج کی قسموں کو نہیں سمجھتا, سمجھتا سمجھ نہیں آ رہی فرشتہ آتا تو ہے جگڑ کے بچہ جبریل جو لے کر آتا ہے نا جو لے کر آتا ہے جبریل امین جبریلی تو آگئے تو دیکھ رہا ہے کہ صاحبہ بھی اس کو دیکھ لیتے تھے کہ جبریل امین آ رہے ہیں لیکن تجھے یہ پتا نہیں ہے کہ جو چیز جبریلی جبریلی وہ لے کر آتے آ تھے وہ کتنا شکیل اور وزری ہوتی تھی کہ قرآن اللہ فرما رہا ہے لو انزلہ حاضل قرآن لا جاب لارا ایتا ہوں کہ پہاڑ پر اتار دیتے تو پاش پاش ہو اب بتا اب بتا جو چیز, جو چیز پہاڑ برداشت, پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا وہ قلب میں برداشت کر رہا ہے تو کیا لانتی لازم لازم نہیں ہے جو کہے میرا دل اور اس کا دل برابر ہے اور فرق اتنا ہے کہ جبریل آ رہا ہے لانتی کا بچہ کھا جبریل آ رہا ہے جبریل کا آنا ہے جبریل جو رسول کے پاس لاتا ہے ایمان سے وہ سید دل کے علاوہ کوئی نبی اتنا پتو کے بچے سنو حدیث سیاح کے اندر آ جبریل امین آتے ہیں خصوصا شب برات شب قدر کو شب قدر کو بعض مومنین سالحین سے مسافہ فرماتے ہیں جبریل امین جبریل آ لیکن وحج لے کر نہیں آیا وحج کو برداشت کرنا یہ صرف نبی کا کام ہوتا ہے اور اللہ تعالی جب تک کہ اس کو ساری خدائی سے روحانی اعتبار سے مختلف نہیں بناتا فرشتہ نہیں وہی پہ لے کر آتا فرشتہ اس وقت وہاں لے کر آتا ہے جب آگے سے بناوٹ اندر سے اور ہوتی ہے اللہ ہو جائے اللہ اللہ فرماتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت اور پیغام کو وہ کہاں رکھنا چاہتا ہے کہاں رکھا رکھتا, رکھتا, رکھتا ہے کہاں رکھے گا کیا مطلب وہ جانتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے دل بنایا ہے اس دل کو وہ جانتا ہے کہ یہ وہ دل ہے جو میری وحج کو اٹھا سکتا ہے اور برداشت کر سکتا ہے اور حاصل لے, کر لے سکتا ہے اور حاصل کر سکتا ہے یہ کس وقت آئے تری جب بڑے بڑے چودھریوں نے عرب, عرب کے چودھریوں نے کہا ہمارے پاس کیوں نہیں آتی بھائی یہ محمد کوئی اونچا یہ کوئی عجیب ہے یہ کوئی بڑی چیز ہے یہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں ہم ہمارے پاس کیوں نہیں آتا فرشتہ اللہ نے ان کو جواب دیا کمال ہے میرا ایسے آ جاتا ہے میں جانتا ہوں کہاں آ سکتا ہے واہ جالو رسا لگتا میں اپنا پیغام ہر جگہ رکھ دیتا ہوں ہر دل میں رکھ دیتا ہوں خدا کا بندہ اور تو اپنا مال اپنی پونجی ہے جی اپنی محنت کا سرمایا جتنے رکھنا ہے تینو پتا ہوں ارتھا تو نہیں تی ہے رب اپنی امانت گل ہے کرنا انہیں پہلو دل یہ خوب بڑھایا جڑا دل بے مثال ہوتا اور پھر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کل بے انور ہوئے ہوئے ہوئے, ہوئے, ہوئے وہاں پر تو مثال ہی نہیں ہو سکتی کسی ہاں لاکھ لانات ہو ایسے لوگوں پر جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم آآ آآ بھی آآ آآ وہ بھی ہمارے وہ بش رہے ہیں وہاں بھی بشرے وہ بشر لانتی آآ کا بچہ تمہیں تمیز نہیں ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے تو ظاہر پر جا رہا ہے ان کے حقیقت تو یہ ہے کہ ظاہری وضا ظاہری وضاح جو ہے میں تو کہتا ہوں بلکہ ظاہری وزا میں مماثلت نہیں ہے جہاں پر باتن میں کیا ہوگا آپ کی آنکھ جیسی اللہ تعالی نے کسی کی آنکھ نہیں بنائی آپ کی زبان مبارک جیسی کسی کی زبان نہیں بنائی آپ کے ناک مبارک جیسے کسی کی یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے بے مثل بنایا ہے یار کیا بے مثل بنایا سمجھ نہیں آئی میرے خیال میں وقت کافی ہو گیا ہے کافی آپ کی دماغ سوزی کی ہے ہمارے ساتھی جا رہے ہیں ایک مولانا محمد نذیر احمد صاحب ناصر کو جتنا اللہ تعالی نے سمجھ بوجھ دی ہے انشاءاللہ شاء اس سے بہتر وہ حاصل کریں گے اور جتنا کچھ میرے پاس یعنی سمجھ تھی یا چار حرف تھے وہ میں نے منتقل کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں انشاءاللہ اللہ مزید اللہ تعالیٰ ان کو نکھار دے گا ہم اپنی مکمل نیک دعاؤں کے ساتھ ان کو روانہ کرتے ہیں دستار بندی ہوتی ہے ان کی اور وہ ایک پسماندہ سے علاقے میں جو بہت جہالت ہے وہاں پر دین کے حوالے سے لوگ نابلد ہیں وہاں پر وہ بیٹھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے آم کنار فرمائے تو ہم اس وقت ان کے کہنے پر ورنہ میں تو اپنے آپ کو اس حال سمجھتے نہیں ہوں کہ میں کسی کو دستار باندھوں ان کے کہنے پر میں دستار باندھتا ہوں اور یہ پہلے ہمارے نوجوان ساتھی ہیں جو انشاء اللہ قابل ساتھی ہیں یہ جتنا عام مدرسین اور مولوی حضرات بیٹھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف بخشا ہے ناچیز کو یہ شرف بخشا ہے کہ ان ہمارے طالب علم اور کے اساتذہ مقابلہ نہیں ہو سکتا ہمارے پاس پڑھان اللہ تعالیٰ نے خلوص کی برکت ہے تو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دولت بخشی ہے سخاوت کی. کہ علم کے باب کے اندر ناچیز نے بخل نہیں کیا میرے پاس پڑھنے والے لڑکے پڑھ کر پڑھا سکتے ہوتے ہیں یعنی کیا مطلب سبق پڑھا ہے سبق پڑھنے کے بعد پڑھا سکتے ہیں اور پڑھاتے رہتے ہیں وہ یہی وہی برکت ہوتی ہے کہ سخاوت کرتا ہوں اساتذہ عام مدارس میں اساتذہ اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ وہ شرح کتاب کے شرح کے نام نہیں بتاتے اور ہم شرک جتنی شروعات ہیں ساری آگے رکھ دیتے ہیں کہ یہ لے یہاں یہ لکھا ہوا ہے دیکھ یہاں پر یہ لکھا ہوا وہ لڑکا جو چار سال میں حاصل کر جاتا ہے ان کے پاس آٹھ آٹھ دس دس سالوں میں حاصل نہیں کر سکتا ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ طریقہ انشاءاللہ شاء ان کے ساتھی ہیں محمد عمر صاحب ہمارے میرے بانجے ہیں الحمدللہ اب وہ بھی اسی طرح مطالعہ کرتے ہیں تو نکال لیتے ہیں तो अब उनकी दस्तार बंदी होती है ناچیز نے ایک مرتبہ طلباء کے سامنے ادب کے حوالے سے گفتگو کی تھی امام زاہدی رحمہ اللہ کی سیدر و عالام البلا کی وہ جلد جو سیدنا امام اہل سنت امام احمد بن حمب رحمہ اللہ کے حالات پر ہے وہ ابھی منگوائی منگوائی تو کسی اور مقصد کے لیے تھی وہ بھی حل ہو گیا لیکن امام محمد بن حبل رحم اللہ کے ادب پاک کی باتیں اس کتاب میں سامنے آ گئی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں اور پہلے جو ادب کی گفتگو ہوئی تھی اس کے ساتھ اس کو ملحق کر دوں صفحہ نمبر تین سو سولہ مکمل فصل ہے جو سیدنا امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ کے آداب کے متعلق ہے لکھا ہے کہ امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ کی محفل شریف میں یعنی آپ کی جو تعلیم کی محفل ہوتی تھی تعلیم کی جو مجلس ہوتی تھی آپ جب لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اس وقت اس مجلس شریف میں پانچ ہزار کے لگ بھگ طلباء ہوتے تھے سبحان اللہ نہ وہ خم سے میں آتی یکشتہ میں او فی مجلس احمد زحاب خمسط آلاپ اور یزیدون پانچ ہزار یا اس سے زیادہ نہ وہ خم سے میں آتی یکتگونا پانچ سو بندہ آپ کے علم شریف کو لکھتا اور محفوظ کرتا تھا وہ الباقو نہ یہ تالمون منہ حسن العدب وسمتے اور باقی جتنے ہوتے تھے ساڑھے چار ہزار یا اس سے زیادہ وہ صرف اور صرف آپ کا حسن ادب اور سیرت سیکھتے تھے کہ آپ کی حسین عادتیں پسندیدہ عادتیں ہر کام کے اندر کس طرح ہیں اور ساڑھے پانچ ہزار صرف ادب سیکھتے تھے امام سے پانچ سو علم حاصل کرتے یعنی علم لکھتے تھے اور ساڑھے ساڑھے چار ہزار کے لگ بھگ وہ کیا کرتے ادب سیکھتے تھے اس نے سمت سیکھتے تھے اس نے سیرت سیکھتے تھے چال چلن بیٹھنا اٹھنا یہ وہ سمجھ نہیں آئے یعنی اپنے اخلاق اور عادتوں کو اچھا بنانے کا سبق سیکھتے تھے امام سے اپنے اخلاق اور آدات کو اچھا کیسے کریں ہم امام صاحب کی آدات کو دیکھتے تھے اخلاق کو دیکھتے تھے اور وہی سیکھتے رہتے تھے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ادب کتنا اہم چیز ہے اللہ ابن بتفا ابن بتفا فقی حنبلی ہوئے ہیں محدث بھی یہ فرماتے ہیں میں نے نجات سے سنا اور انہوں نے ابو بکر بن متوئی سے کہ وہ فرماتے ہیں میں امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ کے پاس بارہ سال آتا جاتا رہا یعنی پڑھنے کے لیے وہ یقرا المسندہ الادی مسند امام احمد بن حمبل یہ جو حدیث کی کتاب ہے امام احمد کی آپ یہ, یہ اپنے اولاد کے سامنے پڑھتے تھے اور وہ اس کو یاد کرتے تھے لیکن یہ ابو بکر بن متوی فرماتے ہیں فما کتب تو ان حدیث واحد میں نے ایک حدیث بارہ سال کے عرصے میں نہیں لکھی ایک حدیث بھی نہیں لکھی انما نما کنڈ تو انور و الا ہی میں صرف امام صاحب کی سیرت چال چلن اور اخلاق دیکھتا رہتا تھا بارہ سال کوئی حدیث نہیں لکھی میں نے یہی سوچا کہ علم, علم یہ, یہ ہے یہ ادب سیکھ لو تو سمجھو علم آ گئے ی میں لکھا ہے حمید بن عبد الرحمان اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی اخلاق آداد چال چلن سیرت مبارک میں صحابہ میں سے جو ہم نے سب سے زیادہ مشابہ دیکھا کہ جس کی سیرت رسول اللہ کی سیرت پاک کے ساتھ ملتی جلتی تھی وہ حضرت سیدن عبد اللہ ہم نے مسود تھی یہ وہی صحابی پاک ہیں جن کا قد اتنا تھا جیسے بیٹھا ہوئے آدمی کا طول ہوتا ہے جتنا بیٹھے ہوئے آدمی کی لمبائی ہے نا جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اتنا ان کا مکمل قد شریف تھا پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ان کی سیرت کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے حضرت علقما صاحب یہ تابع ہوئی ہے اور کانشمانداز بلقمہ ابراہیم توجہ ذرا سننا بڑی پتے کی بات ہے اور سیدنا القمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے زیادہ مشابہت رکھنے والے اور ملتے جلتے شخص تھے حضرت ابراہیم نخعی ابراہیم نخعی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ملتے جلتے زیادہ تھے منصور بن معتمر اور حضرت منصور بن معتمر سے ملتے جلتے سفیان فوری اور ان سے زیادہ ملتے جلتے حضرت وقیع بن جباح اور وقیع بن جباح کے ساتھ ملنے والے سیرت میں حضرت امام احمد بن امبل اب ذرا لطف کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمت و سیرت اور آداب اخلاق میں زیادہ مشابے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود تھے اور ان سے مشابہ حضرت علقما حضرت علقما سے مشابہ زیادہ حضرت ابراہیم نفعی اور یہ ابراہیم نفعی ہیں جن کے شاگرد ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفر رضی اللہ عنہ کے استاد یعنی امام حمد بن نبی سلیمان حماد بن ابی سلیحمان یہ امام صاحب کے استاد ہیں وہ حضرت ابراہیم اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پھر یہ سیرت سیکھی حضرت ابراہیم نخعی سے اور پھر حضرت ابراہیم نخعی سے جب انہوں نے لی تو ان سے پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے لی, نے لی. اب بتائیں کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کئی امام صاحب کی طرف کتنا مضبوط راستے سے منتقل ہوئی ہے سبحان اللہ اور مضبوط یعنی سب سے زیادہ مشابات جو ہے وہ جس گھر کو ہے اس گھر سے امام اعظم فیض لے رہے ہیں سبحان تو بتائیں امام صاحب کی فقہ کتنا مضبوط ہوگی سبحان اللہ اللہ اس کے بعد ایک عجیب بات لکھی ہوئی ہے دیکھو یار امام احمد کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا ابا جان ابراہیم بن سعد بہت اس اسرمانے کے محدث اور امام ہوئے ہیں ان سے تو آپ نے حدیث بہت زیادہ حدیثیں نہیں لی آپ نے تھوڑی حدیثیں لی ہیں بالکل معمولی زیادہ حدیثیں کیوں نہیں لی حالانکہ بغداد شریف میں دار عمارا کے اندر وہ آپ کے پڑوسی رہ چکے تھے تو ان سے آپ تو زیادہ سے زیادہ حدیثیں لے, رکھ, لے سکتے تھے لیکن آپ نے تھوڑی حدیثیں لی ہیں آپ نے فرمایا بیٹے بات یہ ہے کہ ایک مجلس ان کی مجلس میں ایک مرتبہ گیا انہوں نے حدیثیں بیان کی دوسری مجلس میں جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ نو عمر لڑکے بزرگوں کے آگے آ کر بیٹھ گئے یہ ہمیں ذرا اللہ ہمیں ذرا اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کتنے بے ادب لوگ ہیں اسی وجہ سے ایمان سے ہم انسان ہی نہیں رہے انسان ادب کے نام ساتھ الثانی مجلس الثانی سستانی شبابا تقدموا تقدم و بینا بزرگوں کے آگے جوانوں نو نو مرا کر بیٹھ گئے فغاد با ابراہیم بن سعد ایسے غزب ناک ہوئے نے فرمایا اللہ کی قسم میں نبی کی سنت اور حدیث یہاں بیان نہیں کروں گا اور مرتے دم تک انہوں نے نہیں سنائی فرمایا یہ بے ادب لوگ ہیں ان کو تمیز نہیں ہے بڑوں چھوٹوں کی یہ بڑوں کی تمیز نہیں رکھتے ادب نہیں رکھتے حدیث کیا سنانے ہیں کی. فرمایا دفع قرآن او بزرگو سفید ریش بزرگو کبھی تمہارا اتنا ادب ہوتا تھا کہ رسول اللہ کا علم ان لوگوں کو منتقل نہیں کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا جو آپ کا ادب نہیں کرتا تھا اور جب سے تم نے سکول سے لو لگائی ہے تمہاری اولاد تمہیں اتنا زلیل کرتی ہے اتنا زلیل کرتی ہے اور زلیل سمجھتی ہے کہ جانوروں کو اتنا زلیل نہیں سمجھتے کتے جانوروں کا بھی ادب کرتے ہیں لیکن یہ تمہارا قصور ہے اے سفید ریش بزرگوں اگر تم رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کر انگریز ماں چود کے دروازے پر نہ جاتے تو تمہیں اتنا گستاخی اتنا ذلت اور خواری کا سامنا نہ کرنا پڑتا یہ سب تمہاری کی ہوئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کٹی ہوئی فصل ہے جو تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے آج روتے ہیں اولاد مانتی نہیں ہے جی اولاد نہیں مانتی کیا اولاد جب تم نے اللہ رسول کی نہیں مانی اولاد تیری کیا مانے ت نے اتنے بڑوں کی نہیں مانی وہ چھوٹے تیری کیا مانے بھائی اللہ اکبر کبیرہ اندازہ لگائیں یار کہ اس زمانے کے لوگ ادب کو کیا سمجھتے ادب کو ہی اصل تعلیم سمجھتے تھے چڑیا گھر گیا ہوں اگلے دن بچوں <تصفح> کو جانوروں کی پہچان کرانے کے لیے کیونکہ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اس میں ذکر آتا رہتا ہے کبھی کسی جانور کا اگر لڑکوں نے نہ دیکھا ہو تو پہچان وہ مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا ذرا تو چڑیا گھر میں گیا میں بن مانس دیکھا کس کو دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا عربی میں اس کو نسناس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فرمایا ناس چلے گئے نسناس رہ گئے وہ ناس کہہ رہے ہیں صاحب اب صاحب ناس جنت ب ناس ہے نا ناس ناس کہتے ہیں لوگوں کو انسانوں کو فرمایا ناس چلے گئے نسناس رہ گئے یعنی بن مانس ہم ادھر کھڑے رہے جتنا دیر بھی ٹھہرے ہیں نا پانچ منٹ یا دس منٹ بن مانس کو میں نے سکون کے ساتھ نہیں دیکھا شرارت نہیں دیکھا ہے جنگلوں کے ساتھ جنگلے ہیں نا چاروں طرف سے تو جنگلے کو پکڑ کر آ رہا ہے جا رہا ہے بیٹھا ہوا ہے بکھا رہا ہے شرارت کر رہا ہے کچھ رہا ہے اپنی شرم گاہ میں پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا تھا کیا کوش... میں نے اس کو سکون سے نہیں دیکھا حقیقت یہ ہے کہ بچے ساتھ تھے جب میں نے وہ سکولی بھی پینٹ والے کھڑے ہوئے تھے میں نے کہا یہ دیکھ لو یہ بن مانس یہ سکولی دیکھو اور بن مانس دیکھو, بلو بلو بلو سکولی کو جہاں دیکھو گے آرام نہیں کرے گا شرارت کہیں ٹانگ اٹھا رہا ہے کہیں دونوں ٹانگیں اٹھا رہا ہے کہیں سر نیچے ہو رہا ہے کہیں سر اوپر ہو رہا ہے کہیں بوتل oh, oh. <laughs> <laughs> کے بچے سوائے نس ناس کے اور کچھ نہیں معلوم بن مانس <laughs> کی جنس جنسیں ایمان سے وہ <laughs> کیوں اب <laughs> دیکھو وہ حسن سیرت وہ ادب سیکھتے تھے کہ یار ہمارا امام کیسے بیٹھتا ہے اور ان کا, ان کا یہ ادب مبارک ادھر لکھا ہوا بھی ہے کہ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کتنا صفحہ تھا تین سو سولہ سفر یہ بالکل یہ تین سو سترہ سفح پر لکھا ہوا ہے کانا احمد سبحان اللہ کار احمد میں سب سے زیادہ شرمیلے حیا وال اللہ اور ہمارا جو بھی استاد اور پروفیسر ہوگا ماسٹر جس کو کہتے ہیں ہم پروفیسر کہتے ہیں سب سے زیادہ بے حیا ہاں ہاں ہاں ہاں بے حیائی آپ جیسے کہتے ہیں کہ جیتو بے شرمو حیا ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت جی کھو بے شرمے شرمو حیا ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت پر سب سے سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی یعنی دیکھو کہ پہلے عظیم انسانوں کی صفتیں بیان ہوتی ہیں تو یہ کہا جاتا ہے بہت حیا والے میں اور آج کے جب عظیم لوگوں کی سفت بیان ہوتی ہے تو کہتے ہیں دنیا دا ایسا بے ہے کا بابے ہو سور دال مجالج اکھ چیا کبھی آئی ہو یہ آج کمالات بیان ہوں فزائل اور مناقب بیان ہوتے ہیں مولوی ہو بھی جڑا ٹھرکی ٹرکی نا بہت اکھا ملا ہو بھی. اگلے دن میرے کو میرے پاس ریکارڈنگ ہے ڈاکٹر اشرف دجالی صاحب کی اور کوکب شیطانی صاحب کی اور حاجی حنیف خبیر صاحب کی طیب صاحب اس کو کہتے ہیں وسیلے کا موضوع چھڑا ہوا ہے جی اور وسیلے کا موضوع جس نے چھڑا ہوا ہے جو سوالات کرتی ہے وہ مفلا عالم ہے جس کو گشتی کہتے ہیں زمانے کی وہ زمانے کی گشتی ہے ننگی شنگی بیٹھی ہوئی ہے چھاتی چرا گال پتی رہی سوہ سال کے بولیاں شرمیلیاں دوائی دیں باب خوش ہونے ہاں کباڑا پہ اٹا خوش ہونے گل روسی آس پہ خیر سانو ہاسا ہی بہتر یہ بھی اتو وراست ملی خیر تو میرے کو ریکارڈنگ پی ہے تھی ویک ہائے مولویاں کا شرم دیکھا جائے دوائی خدا روح. وسیلے کا سوال کرتی ہے اور پھر یہ جی جواب دیتے ہیں میں کیا جناب علی کیا بات ہے وسیلے کا موضوع پیش کرنے کے لیے اور وسیلا کا سوال وسیلے کی بحث کروانے کا جو وسیلہ بنی ہے اس وسیلے پہ قربان جائے کوئی وسیلہ نہیں سی بن سکتا جہرا مولویوں کو سوال کر لولوی جی آ وسیلہ جائز ہے کہ کی نجائنا کیونکہ ٹرکیاں کا ٹولہ سی پچھو بہن والے کنجر سن سارے انہاں نے تینے مولوی کنجر نے وسیلے کے سوال پوچھو کنجری بٹھاؤ بتانے والے کنجر پوچھنے والی کجری سونے والے کنجر سارے بزرگ تینٹے ہو کہتے دے ہائے ہائے مزا لے سرکار وہ نورانی صاحب تے خیر بزرگ آدمی نے سفید ریش آدمی نے ایمان سے کہتا ہوں لکھ لگ ساجد میرے فلانے میر ہیں ادب ادب ہاں جی پھر قوم نے ادب سیکھنا نا دیکھ دیکھ کے پترو کچھ سمجھ نہیں لگتی لانتی کے بچے علماء جے سارے دعوے کرتے جی نبیا بارے سی کوئی نبی بے ہزار سے نہیں آیا سارے لے آئے نا سارے غیرت ویر آئے سارے شرمیلے <تص> آئے تاں کر کے ل ح حضرت امام احمد تک سلسلہ مشابہت کا پہنچا تو فرماتے ہیں من مین احاس سب سے زیادہ شرمیلے تھے امام احمد وہ اکرم اہم سب سے زیادہ مہربان تھے لوگوں پر احسن میں معاشرت میں معاشرت میں لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے کے اندر فرمایا سب سے آسن تھے ادب کے اعتبار سے سب سے اچھے تھے کثیر الطراک زیادہ تر سر مبارک جھکا کر رکھتے پیرو پروفیسر کو نہیں کہ اکھا ہی مارتا رہے سارے سکھایا ہی ہو گیا شگرد کے نام ہے ماں چود لاجوس معمن ہو المزاکر حدیث جب سنتے تھے تو یہ حدیث بیان ہوتی تھی وہ ذکر اس اللہ کے نیک بندوں کا صالحین کا ذکر کرتے تھے اور وہ بھی وقار اور سکون کے ساتھ آن اللہ. آن اللہ. وقار اور اللہ. بین مانس کو وقار اور سکون کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے آپ ایک اور شرارتی بندر ہوں چڑیا کار ہے وہی لمبی پوچھ ہوں لمبی پوچھ ہوں پوچھل نالیاں بس ساری دیہی من آ سکولوں میں جاؤ سکولوں دے لڑکیا نو یہ سکھایا جا رہا ہے وہ او ٹھوک رہے جی وہ کچھ دے جی وہ کچھ لے رہا جی یہ کا بای... مزا لے جی سکون لب جائے وکار لوڑیاں کڑیاں دیاں پھر دیاں منہ چوپ ہوئے تو لاکھ گل کرتا ہے جڑی سکول جیسے شرمیلیاں اس قوم دیا بننی نا پھر آدے نے آدے نے یار کی کریے جنا پڑھائیے نہ سکھائیے تو رشتہ کو نہیں لے رشتے جو کراستے سارا طریقہ سکھایا جا جاندہ ہے بخت آئیے تیرا منہ چپ کرے تو اکھ گفتگو کرے پھر سوا دیا جی اکھ چپ کرے تو لاکھ کلام کرے جی لاکھ چپ کرے پھر کوئی پاسا فلام کرے بالر تر تو لے کے زبان تیک پیران تیک کر تیری زبان ہی بن جا فسان آستے انج بن جا کے دہائی گدا دی جدھر لنگ جے ووٹاں دے کھلو جاوے نا تو اسی سارا کچھ ہی دے دئیے یعنی ووٹ ووٹ اس قوم کی سانو یار بے حیائی کرتے ہیں میں کی کریے جناب دا دا بےحجا ہے جی ادھے لفظوں بیان کرنے سوائے گال مند کریے میاں صاحب شیر ربانی زمان فرما آپ فرما سن بےلی جدید پڑھائی آئیے ادب مک گیا فرما سنائی کتے نے پڑھائی چیڑی حرج ہے اور لنتی اس کتبے سے ماں آ جدی آئیے ادب بھی مک گیا ہے نیشت، نیشت، نیشت، نیشت کی ادب اینج مکیا نہ رب دریا نہ نبیا نہ پیو دا در ماں دریا در نہ قرآن دریا نہ نسبت جدو ادب مک بزرگ فرماند نے دین سارا ادب چاہ تا بھی ٹھیک ہے علم سارا ادب اللہ وہ ادب دا جنازہ نکل گیا کنجر ملا حالے بھی نور، نوروپا ہے بسیرپور بسیرپور نور اللہ بسیرپور ہی مریا گزریا ہاں جی فکی آزم جی نو آدھے انہیں اپنے فتوے چ لکھ ہے کہ انگریزی پڑھائی میں تو کوئی حرج نہیں ہے میں آخیا جناب آو میرے روپیے جتنے لبن اتنے کی حرج ہوں موربیاں تو کوئی حرج نہیں شیر ربانی جیسا نے بنتا ہے جنازہ کٹ دتا مور دیا تنا حرج کو سچی دسا ہی اے فکیر ملا آئی حرج فکیر آند ادب کا جنازہ ہی نکل گیا سکول اگریز دی پڑھائی گاڑا کی سن لفظ سونا کیوں فرما سن گائر دسیئے جو مسلمان آسلمان تیری تعلیم جی تیری تعلیم جیڑی گیرا والو ہے گیرا دی پڑھائی غیر بنا گی آپ نہیں گی غیر دل بول دے سن بھی گیرا کی پڑھائی تے بنو گے بھی غیر کر کے ویخ ل پچھان بھی دی پی گئی جہرا سکول پڑھتا ہے پھچاڑ ہے مسلمان نہیں دی. سکے دی نہیں ہوں دی باقی کی تو نہیں سچے پیویل پرسوں آخیا جی جن افسر ہوں پیو نے پیور خود روزانہ دوزانہ ویکتے رہنے پیو آ جائے تو کہہ دیں نوکر لوا کے تکونی کیونکہ پیو ہوں سادہ یعنی کیوں ہوں ناس چس ناسان بالکل پیسہ بھی لوگ بین مانس جنس تیار کرنی پتہ لگا بھی نفا کٹ ہوتا جنا بال ہو گاجر پتر وہ کھیل جڑے رکھے نے کھیل جی وہ کھیلنا پتا کہ وکار سکون انسانیت نہ دیشا نہ ہو گل بتھی نے نمبر ملتے ہیں ان لینگویج کہڑا بانڈی اچھا اچھا باڈی لینگویج ہاں لینگویج بانو میرے منہ چ ربو ہی نکل گئی جیڑی پہلو میں آخیا سدکے سدکے لو میں تو ربو ہی میرے منہ چ نکل گئی بھی اس کی ہر شہ گو کرے ہر شہ گو کرے وہ نام لڑکی آ گیا کہ اتنے مضمون خاص کی آخر نہیں وہ آدھے مضمون آخر کی آخر گے سبجیکٹ آدمی سبجیکٹ وہ باڈی لینگویج کا اپنی باڈی کی ہر شہ گل کرے تاکہ اگلے اوہ میں تو ہے کہ سکول نے اس قوم نو ہوا سے کا زانی بنا دیا بے شک, بے شک. یہ قوم ہوا سے, خمسا, ہوا سے زانی ہے ہوا سے خمسا جان پانچ حصہ نے بندے ہیں اس قوم کی ہر حص کسی نہ کسی وقت دن بے شک یا اکھ زنا کر رہی ہے رہی ہے یا کان زنا کر رہا سن ہے یا منہ زنا کر رہا گفتگو کر رہا جناد ہے کہ نہیں سچی دسی یا سونگ رہا جناد خوشبو خوشبو اس قوم سے لانت دیا خیر نہیں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جدو خوشبو لا کے لنگ دی باہر نکلتی ہے فرمایا شیطان شتان جڑا تینوں فلانا ویخا نہیں فلانا ویسا لنگ تو فرمایا وہ پہنیا جن چر واپس نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت دی خوشبو رنگ بو نہ ہو, تو ہو تو فرمایا مرد دی خوشبو رنگ نہ ہو خوشبو ہوسلم سکول یعنی بڈی دے بندے نو برابر کرنے چکر چاہیے کی میں تعوق کسمیان دسنا پیا مجبوری بچارتی جی جی مرد مرداں پورے نہیں ہوں ادھر جہے ٹبے نے وہ پورے لبتے نہیں تو یہ سارا کچھ برابر کر لس تیار ہو رہی ہے ٹے جرابر ہوں نہیں پے نہیں تو یہ سارا کچھ برابر کر لین ایڈے اٹھتی نے کوئی حضرت صاحب جیسا بزرگ یار ویختے پچاسی سال کا بندہ ہما وقت جہاں اللہ واسطے لگا فرد ہے دیوانے وال فرما مینو رب موقع دے تو اس قوم میں خسی کر دیا یہ جنس نہ ودے اگے کیوں آخلا دسو زمانے کا کتب بندہ ہو کے ایڈی گل کر اس قوم کی جنس نہ ودے میں خسی کر دیا جی مین رب طاقت دے یہ ساری جنس قوم ہی خسی چاہیے نہ تھی جمے نہ پتر جمے کیوں فرمان دے؟ حقیقت یہ آ کہ اسا جس نہ مرلے دے پہنچ گئے اصلاح ممکن نہیں ساڑی ہوں سانو صرف یہ آئی عذاب آئے تو ابھی نکل جائے گا اگر ابھی آکھیے بھی دھرتی کے کوئی ساری اسلح ہو جائے اسی رہ لئیے وہ سانو نہیں دس اب تک کمی برتاں رچ گئی ہیں تے الٹا فخر کرنے پہ بڑے ناج نال نخرے رہنے پائے ہاں کہ سارے نال دے دے پیچھے پہلا ہے ہی کو نہیں بندے یعنی ہونے کمینے ہو گئے ہاں. کہ کمینگی جواب دے گئی تو کمینگی آتی ہے مینو مگروں لا تیری مہربانی پہنچ جار سورت ملا فکی فکی آزم مہنگا فکی آدم فکی آدم فکی آزم راؤن فکی آزم اتنے فکی نہیں لبتا فکی آزم چکی پھر دے. جی میم آدمی چشتی سواد آزم کے خلاف بول رہا میں سواد نہیں لگتا تزم کی گلا کر آزم چکی پھر سب انگریزی فکی آزم لوگ آ فکی فکی دین سمجھنے والے کہیں دی فکی ہے سدکے جا کتبے جمع فرماندہ پی بہلی وہ جدوں کی گیران کی پڑھائی آئی بولو ادب مکیا اسلام مک گیا ادب مکیا انسانیت مک گئی ادب ادب شہر آپ کر کی وقت ہوگیز ماں کھڑی ہے نا جن چیر دا ہوں حقیقی رخ نہیں وے ان می چڈتا کتے چھڑے دی سارے آدھے نے بابا شعور اتوں سیکھنا ہے تہذیب اتوں سیکھنی ہے شعور آند جیڑی قوم ماں نو شعور والا سمجھے واسطے صرف ایکو ہی لاج ہے کہ جناب وہ ماں چود ہے آپ سوچ ہی شعور سیکھنا قدم دکھنے یعنی دا استاد محترم شیخ مکرم، او دی سوری زندگی جڑی نا تو ساری تہذیب دے شعور دی ماں چ دکی پہ بلکہ ہوں میں پچھو ماں چوتھ کہ نانا دادا بابا کسی شرنی چڑتے وہ بکرین جڑیڈ جڑے کتیاں جڑی کھوتی جڑے میں یار میں ایویں گلتی کر بیٹھا ہوں میں لفظ بولیا کرنا سارا ہی چوت یہ تو اس آستے پھر سکنے یہ سارا دے. اے میرے کو لفظ انہوں کنڈ پرنے سٹ دینا کسم خدا کی کرتی ایک جدو کی اس کجر ماں کے پتر نے کنجری ماں کے پی تہذیب تے اوتے وسدیا چشتی آ شعور لینا تو ادھر ہی جانا پڑنا موروی صاحب کا پتر پوچھتے اوتے آ ملالہ پوچھتے اوتے آ جلالہ پوچھتے اوتے سے قوم دیا ملالا جلالا پتہ نہیں کہڑی کہ ریل چ رکھ ہاں جی اتے جدو بھی مار دی منہ تو چمی مار دار چمی دینے <laughs> ادھر ڈنڈا پھیر دینے چاہ رکھ کے جدار ملالا سان حکوق نہیں لبے کدی باقی گل یہ ہوئی ہے تر پی ہے سفیر بن کے سارے زمانے کی جڑیا فر بیٹھے ویک ویخ کے آخ گیا کدر کفرا بج جائے پتا نہیں کہڑے کہڑے اتنے لال موتی جواہ رات لگی سمجھ لگی ہوں ہر سیرو بیبی پھرا کے سامی پھرا لگی آ چل سویں پھرا لیے پتا نہیں کنیاں ترسدیاں آکیل کرنا اس واسطے ہیاں سیرو پھراؤ فرنگی آن آگے لا کے کھا جان دے اصل انہوں دا کسور نہیں کسور ساڈی کتی قوم ڈلے یہ ختم نیتم ختم لکھ دی لگریزرام لڑائی کتنے کی ہوں بے بے ملالا دی ملالہ بن کے کئی کدی کچھ بن کے کئی کری کچھ بن کے کئی کری اتے آیا وکری سیرو لبدی کوئی اوتو آیا سیرو لبدی فردیاں کوئی اتو پھرو لبدی اتنے پتا نہیں کو ات لڑائی کر سب اشمت رسول جی تباہ کر سکتے ہو سور دور پیسے لو سرام ہی ہوں بھابی رولا پان سچی دسی روزانہ بابی اخبار سے فوٹو آئی ہوئی مال ور وایش بننا یہ دس بھی یہ بخاری شریف چ کوئی فوٹو کے خلاف حدیث نہیں آئی ختم کے خلاف سے بڑا کچھ <تصفح> لبھ جانا پہ بھی کھلوتا ہو لانتی سکول صرف ہولیے دا فرق ہے یہاں کولیا بہت بس صرف ہولیے کا فرق اندر سارے دلے گزارت ایکو جہ سور کٹو